وہاں پر رک گئے میں بڑا پریشان تھا ایک جگہ پر ہم وہاں موجود تھے آگے حج کی سارت بھی نہیں پا رہے تھے واپس بھی نہیں جا سکتے تھے وہیں پر ہم گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ معطل ہو کر رہ چکے تھے نوجوان کہتا ہے کہ میرے والد کی طبیعت بگڑ گئی اور میرے والد کا انتقال ہوا والد کا انتقال ہوا چہرہ جو تھا یہ سیاہ ہو گیا اور میرے والد کا پیٹ جو ہے یہ بھی پھول گیا نوجوان کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ غریب الوطنی کا عالم ہے اور میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور اس پر طبعہ یہ ہے کہ ساتھ میں حالت بھی جہاں متغیر ہو رہی ہے نوجوان کہتا میں بڑا پریشان تھا رات ہوئی میری آنکھ لگ گئی مجھے اونگ آ گئی میں سویا تو میں نے ایک ایسی ہستی کو دیکھا کہ ان جیسا حسین لباس میں نے کسی کا حسین لباس دیکھا نہیں تھا ان سے ایک خوشبو آ رہی تھی ویسی خوشبو میں نے کبھی سونگی نہیں تھی وہ میرے والد کے قریب آئے میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اپنا ہاتھ پھیرا پہلے میرے والد کا چہرہ سیاہ تھا لیکن ان کا ہاتھ پھیرنے کے بعد میرے والد کا چہرہ چودہ رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا میرے والد کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا پیٹ پہلے پھولا ہوا تھا ان کا مبارک ہاتھ لگنے کے بعد پیٹ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا جب وہ واپس جانے لگے تو یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں ان کے دامن سے لپٹ گیا اور میں نے انہیں کہا کہ اس غریب الوطنی کے عالم میں ہم پر اتنی شقت کرنے والے احسان کرنے والے آپ کون ہیں انہوں نے کہا کیا تو مجھے نہیں جانتا میں محمد بن عبداللہ اللہ ہوں اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا کہ نوجوان گویا ہوا حضور رشد اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا باپ گناہگار گار تھا لیکن یہ میری ذات پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا کسرت کے ساتھ درد وسلام پڑا کرتا تھا اس پر جب یہ آفت ٹوٹی تو اس نے مجھے پکارا میرے اوپر کسرت سے درود و سلام پڑھنے والا جب مصیبت میں مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کو آیا کرتا ہوں تو اس طرح سے حضرت فقی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ اس نوجوان نے درود و سلام کی کسرت کی یہ بہار دیکھی تو اس نے بھی درود و سلام کو اپنا وطیرہ اور اپنا وظیفہ بنا دیا سلحیب صلی اللہ تعالی محسمد صلی اللہ تعالیٰ رسول اللہ سبحان اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ کیسے ہیں سلمان ہاں جی کوئی بات نہیں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل آپ سیف نہیں آئے ہیں بس میں شیر پڑھنے والا تھا سلسلہ بن گیا جی نہیں میں شیر پڑھنے والا تھی آ جان جانتنے بے جامے گی آنا کیا ہے سبحان اللہ نظان شرابی تشریف نے آئے ہیں درگو اسلام پڑھنا ہماری عادت کو ہونی چاہیے اللہ کثر سے درکو السلام پڑھنے کی توقی صلی اللہ تعالیٰ سلسلہ جاری و ساری ہے ان شاء اللہ آج ایک مدنی کسوٹی بھی ہوگی بڑی زبردست مدنی کسوٹی ہے ہم نے بڑا غر و فکر کر کے جو ہے اس کو منتخب کیا ہے بہرحال اور اس کے علاوہ دیگر مدنی شعال کی تکرار بھی ہوگی دیگر مراحل بھی ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک پرٹیکولر موضوع آج بھی ہوگا اور آپ کی شمولیت بھی ہوگی سلسلے میں آپ شامل رہ سکیں گے اس میں اپنی کالز کے ذریعے سے اپنے ری پیغامات اپنے میسجز کے ذریعے سے اپنے واٹس اپ یعنی اپنے سوتی اور آڈیو پیغام کے ذریعے سے آپ بھی سلسلے میں شامل رہ سکیں گے موضوع سے متعلق سوال کرنا چاہیں نگران شدہ کی کچھ آراہ جاننا چاہیں کچھ بھی سوال کرنا چاہیں آپ کر سکیں گے ان شاء کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے آج کے ہمارے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے وہ ہے سستی سستی کے ہمارے ضرور کسی نے حکایت سنائی اس نے کہا کہ کچھ لوگ ایک جگہ پر جمع تھے تو وہاں ایک بندہ آیا اس نے کہا کہ بھئی آپ میں سے سب سے زیادہ سست آدمی کون ہے سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے ایک بندہ تھا وہ پیسہ بیٹھا ہوا تھا اس نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا تو جو اعلان کرنے والا تھا اس نے کہا کہ بھئی آپ لوگ سارے چست ہیں یہ ہی جو اکیلا بیٹھا ہوا ہے یہ سست ہے جس نے ہاتھ بھی کھڑا نہیں کیا اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ انعام دینا تھا پانچ سو تو یہ آپ دے لیں تو اس نے کہا کہ یہ میری جیب میں ڈال دیں اتنا سست تھا کہ اس نے اپنا ہاتھ بڑھانا بھی گوارہ نہیں کیا کہ میں یہ انعام لے لوں بعض اوقات زندگی کے اندر لوگ جو ہے وہ زندگی کے مختلف معاملات میں مختلف فیلڈ کے اندر سستی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں اور گویا کہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں اور وہ شکوہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ناکام ہو رہے ہیں کیا فرمائیں گے آپ الحمد للہ کہتے سستی کاہلی کل ٹال جی. مٹول جی. یہ انسان کی زندگی میں ایک دھوکے کی صورت میں داخل ہوتے ہیں اللہ ناکام لوگوں کی زندگی کی اگر آپ تاریخ لکھیں گے تو ان میں یہ جن کے میں نے نام لیے ہیں کیونکہ سست آدمی ٹال مٹول سے کام لیتا ہے بات میں کرتا ہوں یار تھوڑا بیٹھنے تو دو کل کر لوں گا کل یار تو سست آدمی جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں میں اور ہیلے بہنوں میں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہوتا ہے سید عمر بن عبد رضی اللہ تعالی انہوں جب کام کر کر کے تھک جاتے تو کوئی انہیں آرام کا مشورہ دیتا تھا فرماتے کہ ابھی مطلب وہ کہتا کہ آپ کل کر لیجیے گا تو فرماتے کہ کل تو دوسرے کام ہیں اگر آج کے کام میں آج نہیں کروں گا تو کل کے کام میں کل کیسے کر سکوں گا تو کاموں کا رش ہوتا کاموں کا لوڈ ہوتا ہے اس لیے سست آدمی یہ اپنے موجودہ کام جو اس کے ذمے ہیں وہ پورے نہیں کر پاتا تو دی دیگر کام جو اس کے پاس مسلسل آتے رہیں گے وہ کیسے پورے کرے گا اوبل تو یہ ہے ماشاء اللہ ہمارے محمد علی بھائی آ گئے وعلیکم السلام علی بھائی کیا حال ہے چلیں آپ کو ایک اور ساتھی مل گیا آج <coughs> آپ تو ذہن بنا چکے ہو کہ آج اکیلے کے نپٹوں گا خیر پھر بھی جب باری آئے گی رہی تو پھر دیکھیں گے میں نے سستی سے کام ہم نے نہیں لیا ہوا اللہ کرے کہ بہتر ہو جائے آپ کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو آپ کے بھی دل کو سکون نصیب ہو تو یہ سستی اصل میں ہوتی کیوں ہے جی یہ ایک جواب اس کا ڈوننا پڑے گا ایک تو طبیعتم لوگ سست ہوتے ہیں صحیح اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو طبیعت سست نہیں ہوتے لیکن آج سست ہوتے ہیں جی ہم اس کو کہتے ہیں کیا بات ہے یار بڑے سست نظر آ رہے ہو اس کی وجہ سے بھی ان کو لوس ہو رہا ہوتا ہے سستی یا اس طرح کی جو کاہلی پن جو نظر آ رہا ہوتا ہے یا کچھ نہیں کر سک رہا اس کے اسباب میں میرا خیال ہے کہ ایک مین سبب نیند کا پورا نہ ہونا یا وقت پر نہ سونا بھی ہے ٹھیک ہے اگر انسان نیند صحیح مائنوں میں پوری کر لے وقت پر سو جائے اور نیند جہاں یہ سو رہا ہے وہاں سونے کا ماحول بھی بنا لے تو اللہ تعالیٰ نے نیند میں ایک ایسی برکت عطا فرمائی ہے کہ اگر آدمی سخی معائنوں میں پوری نیند جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ لے لے جب اٹھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک اپنے بدن میں اور اپنے اس میں چستی نظر آتی ہے کہ وہ جی کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کے سوال کے جواب میں ذہن میں آئی تھی ماشاء اللہ سبحان اللہ سستی حضور جس طرح ایک طالب علم کو نقصان دے سکتی ہے ایک ٹیچر کو نقصان دے سکتی ہے اب طالب علم نے پڑھنا ہے پڑھنے میں سستی کر رہے ٹھیک ہے یاد کر لوں گا امتحان قریب آئیں گے تو یاد کر لوں گا اس ایٹیوڈ کے بارے میں اس رویے کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے بھائی ابھی ٹھیک ہے ابھی تو خشمائی ہے نا مہینے سیمسٹر ہے چھ مہینے ہیں تو چھ مہینے جب ایک مہینہ آخری رہے گا تو ہم محنت زیادہ کر لیں گے نہیں اس کو سستی کہیں گے یا نہیں کہیں گے اوور کانفیڈینس میں اس میں بال اوقات آ جاتا ہے دوسرا یہ کہ آپ کہہ رہے سستی فلاں کو نقصان دے مجھے یہ ہے سستی فائدہ دیتی کس کو ہے مجھے نہیں پتا کہ سست آدمی کبھی کسی جگہ پر فائدہ اٹھا سکتا ہے کیونکہ وہ زندگی کی ریس میں بھی پیچھے رہ جاتا ہے اور اپنے دیگر معاملات کی ریس میں بھی پیچھے رہ جاتا ہے اور اپنے کام کو وہ بخوبی وقت پر انجام دینے سے تاثر رہ جاتا ہے تو ایسی صورت حال کے اندر سست انسان یہ کوئی خاطر کا کامیابی نہیں حاصل کر سکتا بلکہ جو سست ہوتا ہے نا وہ تو بستر کو بھی بلا وجہ نوازتا رہتا ہے اٹھتا ہی نہیں ہے اٹھتا ہی, ہی, ہی, ہی نہیں ہے اٹھتا ہی نہیں ہے بیٹھ جائے تو کھڑا نہیں ہوتا اور لیٹ جائے تو اٹھتا نہیں ہے کھانے پہ بیٹھے تو مرمر کے بیچارا کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو آزا اس کے جو ہے نا اس کے ساتھ اتنا تعاون نہیں کر رہے ہوتے ذہن اس کے ساتھ نہ تعاون نہیں کر رہا ہوتا مجھے ایسا لگتا کہ بعض صورتوں میں شاید یہ سست مزاجی جس کے ساتھ آ جاتی ہے نا وہ شاید ہو سکتا ہے کہ ذہن کی بھی کسی مرض کا نتیجہ بھی ہو اس لیے مشورہ میرا یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی یہاں بھی اگر کوئی ایسا میں بیٹھا ہو جو اپنی طبیعت اور اپنی اعضا میں سستی پاتا ہے چستی نہیں پاتا تو اس سے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے صحیح کیونکہ بعدوں کا جیسے کہ آپ کو ہلکا ہلکا بخار ہوگا تب بھی آپ کے بدن میں سستی آ جائے گی دل نہیں کر رہا ہوگا کچھ کرنے کا بیٹھے رہے یار کوئی چھیڑے نہیں وہ ایک الگ سچویشن بن گئی وہ ایک ریزن بن گیا ہے کہ آپ بخار کی سچویشن میں آ بدن ٹوٹ رہا ہے یا کوئی اور بیماری ہیلتھ ایشو ہے ہاں لیکن نارملی طور پر جو مطلب کہ جو پتا ہے کہ وہ فیل کرے گا نا کہ یار میں ایسا ہوں نہیں لیکن آج میرا بدن ٹوٹ رہا ہے لیکن نارملی طور پر جو شخص واقع ہوا ہوا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں کئی گھنٹے میری سستی کی نظر ہو جاتے ہیں میں ان تمام تر اسلامی بھائیوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ ضرور بھی ضرور ڈاکٹر سے رجوع کیجئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی کی گاڑی پیچھے رہ جائے کیونکہ اس میں بعدوں کا نیورو پرابلم بھی آتا ہے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں شوگر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے بلڈ پریشر لو ہو جائے پھر بھی بندہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے دیگر معاملات بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس میں یوں نہیں کرنا چاہیے کہ یار یہ میری عادت ہے یا میری طبیعت کا حصہ ہے بعدوں کا دوائی سے بھی بات بن جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ اس کی سستی جو ہے طبیعت میں ہے عادت میں ہے یا یہ عارضی گزر ہے اصل میں یہ رو روٹین پر ہے آپ کی ریگولر روٹین کون سی ہے آپ کو لگے گا یا آج ہمت نہیں ہے کا اس کا روٹین ہی سست ہے ہاں تو اس کا روٹین ہی سست ہے نا تو وہ اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں اس کو یہ نہ اور نہ لے سستی کو کسی بھی کمزوری کو محمد علی بھائی اوڑھا نہیں جاتا لوگ اپنی کمزوریوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں کمزوری کو زندگی کا حصہ بننے نہیں دینا چاہیے بعدوں کا پڑے پڑے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے پڑے پڑے گرنے کا دل کرتا ہے کچھ کام نہ کروں رہوں یہ کرتا رہوں تو ادھر ادھر کے سوچے آ جاتی ہے پھر اس سے ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے ٹینشن شروع ہو جاتا ہے شوگر کی بیماری شروع ہو جاتی ہے کولیسٹرول کی بیماری لگ جاتی ہے ہزار قسم کے مرض ایک کمزوری بعد اوقات انسان کو کئی کمزوری کی طرف لے جاتی ہے کبھی بھی انسان کو چاہیے کہ اپنی کمزوری کو ختم کرنے میں سستی نہ کرے اور جہاں دیکھے یار یہ میری ویکنیس ہے اٹھنے میں یہ میری ویکنیس ہے کرنے میں میری ویکنیس ہے میں کھاتا ہوں تو اس طرح کھاتا ہوں جیسے کہ کوئی مطلب بھوکا شیر کھانے پر لپکا ہوا ہے اور یہ چیزیں معاشرتی طور پر درست نہیں ہے بہت سارے انسان کے اندر عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ معاشرتی طور پر سوسائٹی کے طور پر وہ درست نہیں ہوتی اس کا علاج ڈھونڈے یہ بات اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے یعنی اگر آپ مجھے کچھ کہتے نا کہ آپ کے اندر عمران یہ پرابلم نظر آ رہا ہے تو میں اس کو یہ کہہ کر کے یار یہ میری آپ عادت ہے کیا کر سکتا ہوں نہیں آپ نیچر تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے یہ وہ نیچر نہ ہو جو تبدیل نہ ہو سکتا ہو نیچر تبدیل ہو سکتی ہے نیچر کین بی چینج ہر نیچر کے لیے یہ نہیں ہو سکتا نیچر کی ناٹ بی چینج کو کہہ سکتے ہیں نا یہ ہر نیچر کے لیے نہیں ہے بعض عادات انسان کی ماحولیات کے حساب سے فیملی کلچر کے حساب سے کچھ دوستوں کی کے کلچر کے حساب سے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان, کا, انسان کی عادت بن جاتی ہیں اگر وہ کوشش کرے تو عادتیں بدل جاتی ہیں آپ کی میری کئی عادتیں بدلی ہیں جی بالکل ایسی بات سستی کے باب میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ اوور ایٹ زیادہ کھا رہا ہے کھاتے ہی جا رہا ہے جیسے آپ نے کہا کہ بے آرامی بھی سبب بنتی ہے اوور ایٹ پیٹ بھر کے کھانا اور بے وقت کھاتے رہنا یہ بھی سستی کا سبب بنتا ہے بلکہ یہ تو عبادت میں بھی سستی دلاتا ہے جو بھی چیز وزنی ہوگی نا اس کو حرکت کرنے میں دیر لگے گی ایسی بات جب بدن بھی وزن ہو جائے گا تو اس کو حرکت دینا پرابلم کرے گا ایسی بات ڈیفینے ٹھیک ہے جی اور یہاں میں یہ بھی چاہوں گا حضور یہ بھی آپ جو ہے وہ توجہ دلائیں کہ اگر سستی دنیا کے دنیا کے امتحان میں ہوئی تو اس کو Uh, جو ہے وہ اس سستی کو دور کر کے بندہ جو ہے وہ امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے سبلی آگے پیپر دیا کلیئر کر گیا لیکن اگر دین متین کے احکام سیکھنے میں ان کی بجا آوری میں اگر سستی کرتا رہے گا پھر کیا نقصان ہو سکتا ہے اگر وہ فرض کا تارک ہو رہا ہے واجبات کا تارک ہو رہا ہے جی. فرض و واجب چھوڑ رہا ہے تو سستی ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے تو کئی ہوتے ہیں جو سست نہیں ہوتے بڑے چست ہوتے ہیں لیکن اپنے کام کاج میں چست ہوتے ہیں لیکن عبادت میں ہوتے اور اتنے سست ہوتے ہیں کہ نمازیں قضا کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ گناہ ہو رہے ہیں جو واجب ترک کرے گا فرض ترک کرے گا وہ گناہ ہوگا سنت مقدا کے ترک عادی بنے گا تو وہ بھی گناہ ہوگا تو خود کو گناہ سے بچانا ہے پھر کئی جگہ پر لوس ہو ہوگا یعنی یہ دیکھیے کہ جو اس طرح عبادت میں سستیاں کر کے گناہ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں جی ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد جس بات پر حسرت کریں گے حسرت افسوس کریں گے یہ وہ گھریاں ہوں گی جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزاری تھی تو اللہ کے ذکر کے بغیر جو گھریاں جو وقت گزارا اس میں افسوس ہوگا تو جو وقت اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہوگا اور توبہ کیے بغیر مر گئے کیونکہ توبہ کریں گے تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ جس طرح گناہ پر اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے تو توبہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے کیا عجب کہ آپ کی توبہ نہ صرف آپ کے گناہ کو مٹائے بلکہ آپ کے نامہ اعمال میں توبہ کی نیکی داخل کروا دے سبحان اللہ گناہ بھی نیکی میں تبدیل ہو سکتا ہے جی جی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے سیاحت کو حسانات میں اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دیتا ہے تو سچی توبہ کی یہ بڑی بڑے فائدے ہیں کہ نہ صرف گناہ معاف ہوتے بلکہ گناہ کے گناہ مٹا کر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں تو کبھی بھی تو یہ جو سست لوگ ہوتے ہیں یہ توبہ میں بھی سستی کرتے ہیں آپ سست ہیں یا چست نہیں آنی ہے سست آدمی کو موت سے لو نہیں آئے گی چست آدمی کو موت تیزی سے نہیں آئے گی جو موت کے آنے کا انداز اور موت کے آنے کا وقت ہے وہ سست کو بھی آئے گا چست کو بھی آئے گا لہذا اپنی چستی کو بھی عبادت میں کنورٹ کرے اور اپنی سستی کو ختم کر کے عبادت کی طرف آئے یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے جو حضور جس کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں جس پر کام کا پریشر یا لوڈ زیادہ ہوتا ہے وہ بھی بندہ بعض اوقات ہو جاتا ہے اتفاق نہیں اگر وہ واقعی لوڈ والا ہے واقعی وہ کام والا ہے تو وہ سست نہیں ہوتا اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے بندہ تھکے گا تو دونوں میں فرق ہے سر کے ساتھ سستی میں اور تھکن میں فرق ہے ایک انسان چست ہے مگر جس طرح ایک کام مشین ہے چلتے چلتے اس کا ایک ٹائم ہو جاتا ہے آپ جب صبح اٹھ کر اپنے کام پر نکلتے ہیں تو آپ کی سستی نہیں ہوتی آپ کی چستی ہوتی ہے لیکن جب بھی آپ آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کام کریں گے تو دکھوے وہ کام کرتے کرتے اب آپ تھک گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے تھکنے کو سست نہیں کہیں گے میری वाँ اختلاف ہے نہیں بالکل بجا فرمایا آپ نے ہاں مطلب یہ کہ اگر ایک شخص یوں سمجھے کہ آٹھ گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے جی اور جی ایک شخص آ کر اس کو آٹھویں گھنٹے چیک کر رہا ہے صحیح تو جو پہلے گھنٹے میں اس کی پرفارمنس تھی نا اس کے آٹھویں گھنٹے میں پرفارمنس نہیں ہوگی ایسی بات آپ کے موبائل فون کی بیٹری بھی کم ہوتی رہتی ہے ایسی بات تو انسان جی کی جو ارجی ہے وہ ختم ہو رہی ہے جب اینرجی ختم ہوگی اور وہ نیند کی طرف جا رہا ہے وہ آرام کی طرف جا رہا ہے تو ڈیفینےٹلی اس کی وہ پرفارمنس نہیں بالکل بالکل جا فرمایا ایسے ہی ہے سلمان بھائی نے کہا نا کہ اوور لوڈ ہے یا کام کا لوڈ زیادہ فرمت سستی نہیں ہے یہ لیکن اگر کام اس کا پورے نہیں ہو پا رہے اب کام اس کو دس کرنے تھے بہت زور لگایا چھ یا سات کام کر پایا پھر وہ پریشان ہے کہ یار میں کیا کیا کروں کام نہیں ہوتے یار میں کیا کیا کروں یہ اس کو کیا کہیں گے یہ مس مینجمنٹ کہیں گے سستی ہے کیا ہے یہ مس مینجمنٹ نہیں ہے بعض اوقات آدمی کام کر رہا ہوتا ہے اور کام کی نوعیت مختلف ہوتی ہے بعض کام وقت پر کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے نہیں ہو پاتے لیکن بسا کام کی صورتحال یا کام کی نوعیت اس طرح کی ہوتی ہے عاجم محمد علی کہ وہ کام اس کے جو ڈیوریشن ہے اس سے زیادہ وقت طلب کرتے ہیں اور اس کی جو اپنی صلاحیت اور اس کی جو اپنی طاقت ہے اس سے زیادہ اس کے ذمہ کام آیا ہوا ہوتا ہے تو یہ جو وقت ہے نا جس کو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کر تو رہا ہے سستی نہیں ہے جستی ہے اور اس کو اپنی ٹائم فریمنگ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کا کام پورے نہیں ہو رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کو تقسیم کرے وہ اپنے آلٹرنیٹو پیدا کرے اور تقسیم کریں گے تو ہوگا اب مثال کے طور پر ایک دعوت ہے گھر میں اور مہمانوں کو آنے میں چار گھنٹے اب ایک اسلامی بہن کہے کہ میں نے یہ چار ڈشیں بنانی ہیں اب چار ڈشیں بنانے کے لیے اس نے سبزیاں بھی کاٹنی ہیں اس نے فروٹ بھی کاٹنا ہے اس نے بہت سارے کام کرنے چاول بھی دھونے گوشت بھی صاف کرنا ہے تو ایک سبزی کے لیے اس نے الگ بنانی ہے روٹیاں اس نے الگ بنانی ہے دوستوں آٹا بھی اس کو تیار کرنا ہے تو اب یہ بولے کہ میں چار گھنٹے میں میں سب کر لوں گی تو وہ چار گھنٹے میں نہیں کر سکے گی وہ کتنی ہی چست ہو اس کو سپورٹ دینی پڑے گی کوئی سمسی کاٹے گا کوئی گوشت دھو دے گا تو کوئی چاول اس کے صاف کر دے گا اس طرح کو چار کام جب یہ اس کے تقسیم ہوں گے تو وہ کام جو یہ چار گھنٹے میں اکیلی کرتی تو ہونے کا کوئی چانس نہیں تھا لیکن وہی کام جب چار میں تقسیم ہو جائے گا تو چار گھنٹے میں نہ صرف یہ کام ہو جائے گا بلکہ اچھا ہو جائے گا بہتر hmm. ہو جائے گا اس میں اس کی ایڈوائز بھی چلے گی اس میں اس کی مشاورت بھی چلے گی اس میں کہہ سکے گی کہ بیٹا یوں نہیں یوں کرو بیٹی یوں نہیں یوں کرو دیکھو اب یوں نہیں یوں کرو تو کام جب لگے نا کہ کام زیادہ ہے اور اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے تو اس کو ہنڈریڈ پرسینٹ کام تقسیم کرنا چاہیے ورنہ سوائے اس کے کہ اس کو شرمندگی کی اور کچھ اس کے ہاتھ نہیں آئے گا اس میں مس مینجمنٹ بھی ہوگی تھوڑا مینج کر لے اس کو مینج کرنا پڑتا ہے مینج کرنا پڑتا ہے ایک وقت پہ انسان سو کام سنبھال سکتا ہے تو کام کو نہ دیکھے کام کرنے والوں کو دیکھے گا تو انشاءاللہ سنبھال لے گے اچھا بعض لوگ جو ہے وہ عادی ہوتے ہیں جیسے پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے سنا ہے یہ کہ ٹرین میں جائیں گے تو آخری ٹائم پر جائیں گے ایئرپورٹ جائیں گے تو آخری ٹائم پر جائیں گے بل بھریں گے تو آخری ٹائم پر بھریں گے گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہے ختم ہو گیا بائکیں لٹا کے جا رہے ہیں تو اس کو کیسے مینج کیا جائے یہ کیا سستی ہے یا کام کا لوڈ ہے یا کیا یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ ٹال مٹول ایک نیچر ہے کل کروں گا کل انسان کی زندگی میں ایک دھوکا ہے کہتے ہیں کہ کل کبھی نہیں آتے ٹو نیور کم ڈو یو ورک ٹوڈے یہ ایک انگلش میں محاورہ مشہور ہے تو ہمیشہ اپنا کام جو ہے نا وہ وقت پر کریں گے تو ہی ہوگا آپ کو وقت کیونکہ یہ اس میں نہ بعض وقت کچھ مال کی محبت بھی کار فرمائیں جیسے بل بھرنا ہے تو اس میں سستی بھی اپنی جگہ پر کہیں گے آپ لیکن پیسہ جیب سے نہیں نکلتا پیٹرول ہے تو پیسہ جیب سے نہیں نکلتا دینا اس نے دینا اس نے لیکن نکلتا نہیں اب جیسے چندہ دیں گا مسجد کے اندر آپ نے جیب میں سے آپ نے بولے چندہ سو روپیہ دینا ہے یا دس روپے دینا ہے لیکن جو جیب کے اندر جو سب سے پرانی نوٹ ہوگی وہ مسجد کی جھولی میں چندے میں ڈالیں گے انسان نیچرلی طور پر نئی سو کی نوٹ اور پرانی سو کی نوٹ میں اگر بات کرے نا تو نئی سو کی نوٹ سے زیادہ محبت کرتا ہے حالانکہ نئی نوٹ 101 روپے کی نہیں ہے یہ پرانے نوٹ 99 روپے کی نہیں ہے دونوں ہیں 100 ہی روپے کی لیکن اس کی چمک اس کی دمک اس کی جو کش ہے نا وہ اس کو تو بعض ہو نوٹوں سے محبت مال سے محبت یہ بھی انسان کو تکلیف میں مبتلا کر رہی ہوتی ہے تو وقت پر کام کرنے کا جو عادی ہوگا نا کہ یہ چیز ہو گئی ہے یہ چیز ہو گئی ٹینشن سے بچے گا پریشانی سے بچے گا اور وہ ایزی ایزی لائف گزارنے کے بعد ایسے انوکھے مدنی پھول ہوتے ہیں جس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں شاید اکثریت ایزی لائف گزارنے کے مدنی پھولوں سے نا واقف ہے میرا اپنا نقطۂ نظر یہ ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ایزی لائف گزاروں چاہتے تو سب ہے کہ ہو جی سو رہی آپ کے پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے کلب سلیم چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا عبد الجی اپنے آجی محمد علی بھائی چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا کرنے سے ہوتا ہے. اگر چاہتا میں چاہتا ہوتا تو یہ چائے اور بسکٹ نہ آتے میں نے اس کے لیے کچھ کیا تھا آنے سے پہلے تو چائے بسکٹ ٹائم سے پہلے آئے آہ, گا ہم نے کیا, کیا, کیا, کیا ملا ہم نے نہیں کیا, کیا, کیا ہم کو نہیں ملا ٹھیک ہے ٹھیک میں نے آنے سے پہلے کوشش کی تھی امیر منت کی ذات بابرکات کو دیکھتے ہیں مدری ایک تو عمر کا ایک حصہ آپ کی عمر جو ہے وہ اڑسٹھ برس جو ہے وہ ہو چکی ہے اپراکسیمیٹلی تو اس میں اس کے باوجود اپنے اسکیجولز اپنے معاملات سوری پیغام بھی آ رہے ہوتے ہیں ویڈیو پیغام بھی آ رہے ہوتے ہیں آڈیو پیغامات بھی آ رہے ہوتے ہیں مدنی مذاکرہ بھی ہو رہا ہوتا ہے اور بھی دیگر جو امیر سنت کا جو اسکیجل ہے یہ چل رہا ہوتا ہے یعنی اس میں ہم نہیں دیکھتے کہ کہیں سستی کا معاملہ ہے میٹر ہے کیا فرمائیں گے آپ اس سوالے سے بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کی جب جن دنوں طبیعت ناساز تھی ان دنوں میں بھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ جو آپ کا ایک سیجل تھا اس کو برقرار رکھنے کی جہاں ہے کوشش کی گئی ہے جی میں یوں کہوں گا کہ امیر سنہت کے خود سے اور لوگوں سے اتنے کمنٹمنٹ ہے کہ سستی سے کمنٹمنٹ کرنے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں سستی آتی بھی ہے تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں لفٹ کرانے کا یہ بھی فارمولہ ہے رہنے کا سبحان اللہ آپ بھی ماشاء اللہ نگران مرکزی میں اس سے شنا ہے ایک بڑی ذمہ داری ہے آپ کے پاس بھی تو ظاہر سی بات ہے مجھے اگر کوئی پرابلم ہے تو بعض اوقات میں رسائی کروں گا آپ تک اور بھی یعنی دعوت اسلامی میں اندرون ملک ہے بیرون ملک ہے اتنا ایک وسیع نیٹ ورک ہے تو مسئلے کو حل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے ایک نظام باقاعدہ بنا ہوا ہے لیکن مسائل آپ تک بھی آتے ہیں اور پہنچتے ہیں ذمہ دران کے ذریعے سے بھی بعض بات اوپر سے بھی آ رہے ہوتے ہیں نیچے سے بھی آ رہے ہوتے ہیں گراس روٹ لیول آپ تک جو ہے وہ رسائی کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس سارے معاملے کو کیسے جو ہے وہ ٹائم نگران شرا تو اپنی جگہ ہیں تو تنظیم ہے فیملی بھی ہے ماشاء اللہ تو نانا بھی ہیں دادا بھی ہیں اللہ اللہ بچے بھی ہیں پوری فیملی ہے مائک پتہ نہیں یہ آپ نے ایک حصہ بیان کیا ہے خالی نگرانی شورا والا اور دوسری بھی چیز ساتھ میں ایڈ ہو گئی آپ کو بھولنا نہیں چاہیے میرا باہر کے ویسا کیا تو کیا چاہتے کیسے آپ سارے معاملات کو کیو میں رکھ کے ان کو چلا رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بعض کا تو بندہ ایک طرف جب اس کا جھکاؤ ہوتا ہے تو دوسری طرف سے کچھ جو ہے وہ پرابلم آ رہا ہوتا ہے ایک طرف اگر زیادہ توجہ دیتا ہے دوسری طرف سے توجہ اس کی لوز ہو رہی ہوتی ہے کانسنٹریشن کم ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سارے معاملات کو چلانا جو ہے وہ تنظیمی معاملات کو بھی چلانا گھریلو معاملات کو بھی جو ہے وہ دیکھنا بھالنا والد صاحب کو بھی آپ ملنے بھی ظاہر سی بات ہے وہ جیسے بتا رہے تھے پھر سے میں تاثرات میں کبھی کبھار آپ جاتے ہیں ہلوا پوڑی لے کر تو کیا کرتے سارا خود ہی والد صاحب نے کیا پکایا پاپلیٹ والد صاحب میں نے کہا اتنا آپ نے مدد پر پاپلیٹ پاپلیٹ بڑھے کے پائے اور لگا دیا اپنے لائن تو اب کیا کروں میں جو میں مشورہ ہوا کہ کیا کہنا پاپ ہے پاپلیٹ کہنا ابو ابو پاپلیٹ پاپلیٹ دنیا کو تو جب کام تقسیم ہونا جی اور آپ کام کرنے میں اگر سنسیئر ہیں تو بہت ساری چیزیں ہو بھی جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے مددگار پیدا فرما دیتا ہے تنظیم تو تنظیم میں میرے جو ہم جو مل کر کام کر رہے ہیں امیر سنت کی تو مدد ہوتی ہوتی پیر کی تو مدد کے بغیر مریض تو چلتا بھی نہیں ہے اللہ وہ ایک اللہ الگ ٹاپک ہے لیکن رب کریم کی رحمت سے تنظیمی کاموں میں میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ایسے مددگار ملے ہیں جس میں مرکزی مزید شورہ سر فہرست ہے کہ وہ بہت سارے مدنی کاموں کو اپنے طور پر کر ہی لیتے ہیں اور ریئر کیسز میں یہ عموماً رابطہ کرتے ہیں تو اسی طرح گھر میں دیکھے تو گھر میں اللہ تعالیٰ مددگار پیدا کر دیتا ہے اور فیملی میں جائیں تو اللہ تعالیٰ وہاں مددگار پیدا کر دیتا ہے بہت کا اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے تھوڑا سا وقت لگتا ہے کہ آپ لگے رہیں مدنی کام کرتے رہیں کرتے رہیں تو فیملی بھی پھر آپ کے ساتھ یوز ٹو ہو جاتی ہے اصل میں سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے ایٹی پر آپ کے اپنے نیچر پر صحیح. آپ کا اگر اپنا ایٹی آپ کا اپنا نیچر آپ کی اپنی عادت کوپریٹیو ہے آپ خود کوپریٹو ہیں تو آپ کے ساتھ کوپریٹو لوگ آ جائیں گے آپ خود لوگوں کے ساتھ معاون و مددگار کے طور پر ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ معاون و مددگار کے طور پر آ جائیں گے اللہ تعالی مدد کرتا ہے میں یہی کہوں گا کہ الحمد رب العالمین اللہ تعالی مددگار پیدا کرتا ہے اور نو ڈاؤٹ کہ میں اپنے آپ کو پرسنلی طور پر کہنا رہا میں اپنے آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ کہوں گا میں اپنے آپ کو پرسنلی طور پر بہت زیادہ اوور فیل نہیں کرتا بہت زیادہ اوور فیل ہونے والے چائے پینے کا ٹائم سے اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا بھی ایک مدنی پھول ہے کوئی بھی کام ہو جیسا بھی ہو بڑا ہو چھوٹا ہو اس کو مینیج جو ہے وہ کرنا چاہیے سستی کا شکار بہرحال نہیں ہونا چاہیے ایک بہت پیارا مدنی گلستا ہے آئیے دیکھتے ہیں سلحیب صلی اللہ تعالیٰ جب ہمارا دفتر کاراگر میں تھا یہ بخاری مسجد میں اکثر نماز پڑھنے جاتا تھا حالانکہ کبھی کبھی میں پوچھتا تھا کہ بیٹا اتنی دیر لگی بولے میں بیان میں بیٹھ گیا تھا تو اس کو ماشاء اللہ سوسائٹی ہی وہ ملی اس بھائیوں کی میں بھی اس کو زبر نہیں کہتا تھا کہ نماز پڑھ کے بھاگ کے آ جاؤ نہیں یہ آ یہ نہیں کرتا تھا تو اس طریقے سے یہ سلو, سلو اللہ کے فضل سے اس راہ میں چلا گیا اس کا جو بیان ہوتا تھا بیان میں بھی ماشاءاللہ اللہ ایسی تاثیر ہوتی تھی کہ ہر ایک کا دل جیت لیتا تھا پھر رضا صاحب کی طرف سے بھی پھر بڑی اچھی شفقت محبت ان کو ملی تو یہ قسم کا اس کو لو لگ گیا تھا کہ بھئی جو بھی ہے ادھر یہ آج ہی مشتاق کر کے کوئی تھے جن کا انتقال ہو گیا ان کے یہاں جاتا تھا آتا تھا سب کچھ تھا تو یہ ماحول میں اس طریقے سے ڈھل گیا کیا اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ اس ماحول کو چھوڑ کے کوئی اور ماحول بکڑے اس کو دعائیں بھی ملتی رہی شبکت بھرا ہاتھ بھی پھیرتے رہے حضرت صاحب یہ خود امیر کو اتنا چاہتے ہیں امیر اہل سنت کو اتنی حد تک چاہتے ہیں اپنی جان سے زیادہ یہ ان کے ساتھ اس طریقے سے اٹچ رہے باہر بھی جب جاتا ہے ٹور پہ دنیا کی وہاں جو کچھ بھی کہتا ہے حضرت صاحب کی نسبت سے ساری چیزیں پیغام دیتا ہے یہ تو پھر میں تیری نسبت سے میں خوش نصیب ہو گیا کہ ٹھیک ہے لیکن میں نے کبھی کسی چیز میں میرے بچے کو اس کے لیے نہیں روکا دعوت اسلامی کا جو بھی چیز ہے وہ حقیقت میں حقیقت ہے اب یہ آپ سوچو کہ نہیں یہ تو ادھر کا رہ جائے گا ادھر ادھر کا نہیں رہتا یہ جہاں کا رہے گا بھی نا تو وہاں زندگی میں قیامت میں آپ کو بھی اپنے ساتھ وہیں دے جائے گا جہاں کا یہ ہوگا ظاہر ہے اپنے ماں باپ کے لیے بھی تو یہ کرتا ہی ہوگا ماں باپ اس کے لیے کرتے ہیں تو جو آپ قربانی دو گے وہ قربانی آپ کو ملے گی میں خود دیکھ رہا ہوں بچہ وہاں ہے سب کچھ ہے میں بھی اس کے ساتھ جاتا ہوں لیکن کبھی میں نے اس چیز کو غور نہیں کیا کہ یہ ہے وہ نہیں بھلے لوگ کچھ بھی کہتے ہوں بھائی آپ اپنے بچوں کو ماحول میں ڈالو کیا فرق پڑتا ہے زیادہ زیادہ کیا ہوگا چار پانچ مرتبہ نماز کے لیے چلا جائے گا نہ تو نماز کے لیے جائے گا نہ تو جائز کام کے لیے جائے گا اور دوستوں میں چاہے گا ماحول گندا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو پھر آپ ساری زندگی روتے پھرو گے اس سے تو بہتر ہے کہ آپ اسی ماحول میں رکھو کیا فرق پڑتا ہے یہ نہیں سوچو کہ ماحول میں چلا گیا تو ابھی ماں باپ کو بھول جائے گا نہ اس کو بھول جائے گا اولاد ایسا نہیں ہوتا ہے نہ اس نے اولاد کو بھولا نہ اس نے ماں باپ کو بھولا یہ اپنی جگہ سامنے ہے کہ جیسے تین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ تو میرے بیٹے کی یہی خواہش تھی حاجی عمران کی کہ پورے کا پورا دن میں میں آ جاؤں ٹھیک ہے آ جاؤ دعوت اسلامی جانا چاہیے اسی میں ہی اس لیے کہ ہر چیز وہ سکھاتے تمیز تہذیب پہننا اورنا آنا جانا غلط باتیں نہ کرنا جھوٹ نہ بولنا بڑی چیزیں اس میں وابستہ ہیں جو آپ کی مستقبل کو سمار دے گی بلکہ آپ کی زندگی بنا دے گی اور آپ کی بنائے گی تو آپ کی اولاد کی بھی بنے گی تو یہ تعلیم داؤت اسلامی کی اتنی بہترین تعلیم ہے انہوں نے جن جن کو تعلیم دی ہے وہ شخص بھی تو امیر اہل سنت کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے اور لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ یہ کرو آپ یہ کرو آپ وہ کرو بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس دور میں دعوت اسلامی کا جو مشن ہے نا وہ مذہبی لحاظ سے بہت بہترین ہے لیکن یہ کہ آپ یہ سوچو گے یہ تو وہاں چلا گیا تو آتا نہیں ہے نہیں یہ نہیں آپ نے خوشی سے اس کو اجازت دی ہے اور یہ خوشی سے کام کر رہا ہے تو کس کے حق میں کر رہا ہے آپ کی آخرت کے لیے بھی تو کر رہا ہے جسے میری وائف کا انتقال ہوا لاکھوں قرآن شریف لاکھوں درو شریف بخشے گئے اسی کی وجہ سے نا یہ اس ماحول میں گیا اور اللہ توکل کر کے بیٹھا رہا تو اس نے اپنی والدہ کے لیے سارا کچھ بنایا یہ تو سیدھے سیدھا راہ راس کا راستہ ہے ملک کی بھی خدمت کر سکتے ہو یہ نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے سب کچھ کر سکتے ہو شرط یہ کہ آپ نے دل سے اگر یہ چیز لو لگا لی ہے تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی سمجھ آئیں گی تو خود بخود ہی کام کرو گے آپ اپنی اولاد کو بھی بتاؤ گے کہ بیٹا ادھر جاؤ بیٹا یہاں آو سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت وہ رکھو جو آنے والی نسل بھی یاد کرے یہ نہیں دیکھو کہ کون کیا کرتا ہے یہ تو جاتے ہیں تو پھر آتے نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی اپنی اولاد کو چھوڑی چھوڑ دیتا ہے دن میں جاتا ہے تو یا ماں باپ کو تھوڑی چھوڑ دیتا ہے کہ دن میں جائے گا تو ماں باپ کو چھوڑ گا یہ کوئی نہیں کر سکتا نہ کسی دن نے یہ سکھایا بھی ہے اسپیشلی ہماری داود اسلامی نے تو یہ چیز کو خاص مد نظر رکھا ہے جو مرید ہے وہ اس طریقے سے ان کے ساتھ ہلا ہوا ہے جیسے ماں کے ساتھ بچہ گود میں ہلا ہوا ہوتا ہے اور رات دن پیر صاحب اس کو دعا میں ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں اور اللہ اس کو استقامت دے تو پیر صاحب کی دعا جو ہے وہ بہت بڑی دعا ہے اس کی وجہ سے تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہے اگر ان کی دعا نہ ہوتی تو کہاں سے ہوتا یہ سارا فیضان جو ہے امیر اہل سنت کا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے تندرستی عطا فرمائے اور یہ ہمارے سر پہ شبکت بھرے محبت کے ہاتھ رکھا کرے انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے اور یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے والد صاحب کا اپنے مدوش ناظرین یہ جس سے آپ کہتے ہیں نا ایک چیز آنکھوں سے نظر آ رہی ہو آج ہرو من شمس دن سے زیادہ روشن اور واضح ہو یہ آج معاملہ ہو گیا کہ نگرانی شع کے والد صاحب نے بڑے پیارے انداز میں بتا دیا کہ اگر آپ اپنی اولاد کو دعوت استعمی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر رہے ہیں اور اس مدنی ماحول میں جانے پر آگے آنے پر آپ اس کو اپریسیٹ کر رہے ہیں اس کو سہولت دے رہے ہیں تو یہ بچہ کل آپ کے لیے سرکار جاری بھی بنے گا زندہ مثال جب وہ ہمارے سامنے موجود ہیں اسکرین پر نگرانی شراح کی اجازت کر ہی رہے ہیں ماشاءاللہ تو اللہ تبار صلاح ہمیں بھی تو فیطفا ہے میں چاہوں گا حضور لگے ہاتھوں مدنی پول ہوئے والے صاحب کے تاثرات جی تیسری کس چلی نا ہاں جی تیسری پچھلے ہفتے دو چلائے اینڈ ہو گیا یا ابھی ہے نہیں جی ابھی غالباً اینڈ ہو گیا جیتا تین قسط میں یہ چاہوں گا حضور کے اس پر بھی روشنی جو ہے وہ ڈال دی جائے میں جالو والے ٹیوب لائٹ جلا خریدنی پڑی ماشاءاللہ اللہ آپ کے مدنی پول بھی ہوں گے اس سے بھی نئی ڈائمینشن آئے گی کہ ماں باپ جو ہے اگر وہ چاہتے ہیں میں ایک بات جو سمجھا ہوں ان کے مدنی پوروں سے آپ کے والد صاحب کے جو بیان تھا اس سے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بن جائے تو آپ اس کو داود اسلامی کے مدنی ماحول سے دینی مدنی ماحول سے اس کو وابستہ کریں آپ کی اولاد آپ کی اپنی بن جائے گی ورنہ اولاد تو ہوگی لیکن شاید اپنی نہ ہو اولاد ہماری ہو خیال ہمارا نہ کرے اولاد ہماری ہو پوچھیں ہمیں نہ آپ اب زندہ مثال ہے نا جی ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالی والد صاحب کو سلامت رکھے ظاہر ہے کہ والد صاحب کا سپورٹ یا کوپریٹ نہ ہو والدین کا تو اولاد اس طرح آگے نہیں بڑھا کرتی صحیح. مجھے والد صاحب کا فائننشلی سپورٹ بھی رہا ہے وا. اور والد صاحب کا مورلی سپورٹ بھی رہا ہے میرے والد صاحب کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بیٹا تجھے کمانے کی فکر سے آزاد کروں اور دوسری دعوت اسلامی کے مدنی کام میں لگا رہا میں تھوڑی اپنی اصطلاح کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہ ان کی آج تک یہ خواہش رہی ہے خواہش ہے اور مطلب یہ کہتے رہتے ہمیشہ تو ایک جملہ نا اب وہ والد صاحب وہ کام کر سکے یا نہ کر سکیں ایک الگ ویز ہے لیکن کسی کا یہ کہنا ہے نا مجھے کسی باہر کاٹ بھی نہیں کہا کہ میں تجھے اسپانسر کروں گا مجھے میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا اس کام میری خواہش یہ ہے کہ تجھے نہ گھر کی فکر ہو نہ بچوں کی فکر ہو میں ہوں میں یہ بھی کر لوں گا میں وہ بھی کر لوں گا میں یہ بھی پہنچا دوں گا میں وہ بھی پہنچا دوں گا میں گھر چلا دوں گا بس آپ بیٹا دین کا کام کرتے رہو آپ دعوت اسلام کے کام کرتے رہ یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کو بہت زیادہ مورلی بسٹ اپ کرتی ہے آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے کیا بات ٹھیک ہے نا تو اب میں نائنٹی ون میں دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں آیا آج دو اینا, سولہ کا اینڈ چل رہا ہے تقریباً پچیس سال سے زیادہ چھبیس سال کا موبیش مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہوئے ہیں چھبیس سال کے بعد آپ میرے والد صاحب کے تاثرات دیکھ رہے ہیں اور والد صاحب نے ابھی ایک بات کی کہ دین جو ہے نا دین یہ اولاد تو کبھی ماں باپ سے دور نہیں کرتا دور انسان کو کرتی ہے ماں باپ سے یہ دنیاوی تعلیم جس میں انسان کو خود بنایا جاتا ہے اور اس کے سامنے صرف اور صرف ایک ہی مشن ہوتا ہے وہ ہے ارنی پیسہ کمانا دین کا مشن دین کا پیغام یہ نہیں ہو دین کا پیغام میں روزگار ضرور شامل ہے مگر روزگار دن روزگار کو مقصد نہیں بناتی اسے ضرورت ہی رہنے دیتی ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اپنے والدین کی جب خدمت کریں گے والدین کی خیر خواہی کریں گے اب جیسے کہ میری والدہ کے بارے میں والد صاحب نے ابھی جیسے خود ہی بیان فرمایا کہ واقعی اتنے قرآن کریم ختم ہوئے سال ثواب کے لیے اور کروڑا کروڑوں درود پاک اور تصویحات وغیرہ ہوئی جس کا میں نے سوئم میں اعلان کیا میرے جیسے پیچھے عبدالحبیب نے ہی آپ کو بتایا کہ میری والدہ ماجدہ کے سوئم میں بیان بھی میرا ہی تھا جی اچھا مدنی ماحول کے بارکہ میں پچھلے دنوں میں امیر نے تیجے کے کھانے وغیرہ کے حوالے سے بھی مدنی پھول دیے تھے میری ماں کا بھی تیجہ تھا تھا اب یہ کہ سارے خاندان والے گھر پہ آ کر کھانا کھائیں یہ بھی کیسے ہوگا تو جو ایک فیملی ممبر کا ایک ہوتا ہے وہ الگ تو ہم نے کھانا پکا کر اسال اس ثواب کے لیے کھلوا دیا گھر کی اتنی بڑی ہم نے ترکیب نہیں رکھی تھی وہ چونکہ وہ سارا مدنی ماحول بنا ہوا تھا گھر کے اندر اتنی چیز ہو چکی تھی بیان بھی میں نے کیا میری ماں کے سوئم میں اور جب میرا ہی بیان ہوا تو میں نے ایسال ثباب جو ہوئے تھے وہ میں نے بیان کیے الحمد للہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ میرے خاندان والوں کو کس قدر اس سے فرحت اور بسرت ہو رہی تھی کہ عمران کی ماں کے اتنا پڑھا گیا یہ ایک ہے انسان کا نیچر ہے تو اگر آپ واقعی امیل سنت سے وابستہ رہیں جیسے میرے والد صاحب خود فرما رہے ہیں کہ یہ امیر سنت کی دعائیں ان کا فیضان ان کی شفقت ان کی محبت کا نتیجہ ہوتا ہے تو ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں ماں باپ کا سپورٹ ہوتا ہے پھر آپ ماں باپ کے ساتھ اگر ملیں گے جلیں گے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں گے تو والدین آپ کو مزید اس میں دیکھیں گے کہ ہماری ہمارا سرمایہ ضائع نہیں ہو رہا جب انسان چیختا کب ہے جب اس کو اپنا سرمایہ ضائع ہوتا نظر آتا ہے جب اس کا اپنا سرمایہ سیف ہوتا نظر آئے گا بلکہ وہ اپنے سرمایہ کو دنیا اور آخرت کے فائدے میں دیکھے گا تو وہ کیوں بے چارہ گا اللہ کرے کہ ہمارے جو جو ہمارے اولاد ہیں میں اولاد کے جسور کہہ رہا ہوں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کریں کہ والدین ان کے لیے اچھے تاثرات رکھیں اور دوسری بات والدین کے لیے یہ مدنی پھولے گی جیسے والد صاحب نے کئی دفعہ آج آپ نے تاثرات سنے یہ کہہ رہے کہ یہ آخری ان کا آخری لاس ایپیسوڈ تھا تو انہوں نے جو کہا کہ آپ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی میں دیں امیل سنت کی تربیت و شفقت میں ڈال دیں انشاءاللہ تعالی دین دن کے بھی رہیں گے اور اپنی دنیا میں بھی یہ محتاج نہیں رہیں گے انشاءاللہ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے آپ کے والد صاحب کا آپ نے کہا کہ آپ کو کافی سپورٹ کی ہے اور بڑا مارلی سپورٹ بھی تھی فائنانشلی سپورٹ بھی تھی آ, امیر اور اسنت کی بارگاہ میں آپ کا بڑا ہم نے کرب دیکھا ہے مشاہدہ بھی جو ہے وہ یہی ہے آپ کو امیر اور اسنت نے کبھی یہ گہ سی بات جب ایک, ایک استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد کی تربیت کر رہا ہوتا ہے تو ایسا موڑ بھی کبھی کبھار آ جاتا ہے کہ استاد اپنے شگرد کو بول رہے ہیں کہ تم تو نکھٹو ہو تم تو سیکھ نہیں سکتے فضول ہو بالکل ایسے میں نے اتنا کام جتنی محنت کی وہ سارا ضائع کر دیا تو آپ جیسے نگران مرکزی مجلس شورا بھی ہیں امیر اسنت کی بارگاہ میں قرب بھی ملتا رہتا ہے پھر امیر اسنت نے آپ کی تربیت بھی کی ہے کبھی کوئی ایسا موڑ بھی آیا کہ امیر اسنت نے آپ کو اس طرح جو ہے وہ فرمایا ہو کہ کوئی فائدہ نہیں ہے تم کو سمجھانے کا بتانے کا اور یہ اس طرح کی کبھی کوئی, کوئی بات ہوئی ہو امیر لئے سنت کا جو نیچر ہے نا وہ موٹیویٹ کرتا ہے ڈی موٹیویٹ نہیں کرتا اللہ آپ کسی فرد کو ابھارتے ہیں اسے ڈوبوتے نہیں یہ تیرانے والا آدمی ہے ڈبونے والے شخص نہیں مجھے بھی ایک بات یاد آگی کہ مدنی چینل کے کچھ مبلغین تھے اور جو مفتیشین ہمارے ہوتے ہیں ہمارا ایک مدری مشرف تھا عبدالحبیب بھائی بھی تھے اس میں تو اس میں ایک مبلک سے کچھ مسٹیک ہوئی تھی تو اس پر امیر سنت کا وہ تھا آڈیو پیغام تھا سعودی پیغام تھا تو اس میں امیر سنت نے جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے اپنے استعمال بھائی کو بھی بچانا ہے اور باقی سب کو بھی جو ہے وہ بچانا ہے یعنی ایسا آپ یقین مانیں کہ اسرا بھی ہو رہی ہے اور اتنے پیارے انداز میں اسرہ ہو رہی ہے کہ جس کو اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے وہ اس کو اپنے لیے گویا کے فخر محسوس کرے نے سلمان کسی کو دریا میں ڈالیں نا جی اور یہ کہ دیکھو پانی گہرا بہت ہے ڈوب جاؤ گے سنبھالنا ٹھیک ہے تو پھر وہ شاید نہ تیر سکے اور اگر آپ اس کو یہ کہہ کہ کر کہیں گے نا یار میں کھڑا ہوں کوئی حرج نہیں ہے خدا نا خاصا کچھ ہوا تو میں ہوں نا پیچھے یار اللہ اللہ پار کر لو گے جاؤ تو صحیح پار کر لو گے میں ہوں نا وہ ہاتھ پیر مار کے پار کر ہی لے گا کیا بات ہے کیا بات ہے یہ ہوا نا مرکزی مجلس سے شورا بنی تھی نہیں نہیں مشتاق بھائی حیات ہے تو امیر نے سنو دامد برکاتم عالیہ کی بارگاہ میں حضری ہوتی تھی مدنی پھول لے کر تو امیر الڈ سنت نے فرمایا کہ آپ لوگ کر لیا کریں مشورہ کر کے شرعی رہنمائی لیں اور آپ لوگ کر لیا کریں آپ ہر چیز میرے پاس لائیں گے یہ بس میں نے شورا بنا دیا اور آپ کو دھکا دے دیا تو مجھے یاد ہے آپ نے سوال کیا تھا کہ باپا آپ نے دھکا تو دے دیا ہے اگر ہم ڈوب گئے تھے باپا نے فرمایا کہ ڈوبنے نہیں دوں گا ڈور میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے آپ کے کچھ کالس بھی ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں اور پھر آگے بھی چلتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام سمیر حسین ابتاری ہے اور میں بابول مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال نگران شورہ سے یہ تھا کہ نگران شعرا جس طرح سے آپ, کا, آپ کے جو ہم نے پاس میں دیکھا کہ آپ دعود اسلامی کے ماحول میں آنے سے پہلے ایک ماڈرن انداز میں زندگی گزار رہے تھے تو آف کورس اس میں یہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ بھی ماڈرن ہوتا ہے اسی طرح سے کافی لوگوں کا آج بھی ہے تو میں آپ سے سوال ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اس ذہن کے مالک ہوتے ہیں ماڈرن کے تو دماغ میں بہت سارے گولز ہوتے ہیں وشیز ہوتی ہیں کہ زندگی میں آگے جا کر یہ کرنا ہے زندگی میں آگے جا کر اس عمر میں جا کر یہ کریں گے وہ کریں گے تو آپ نے جیسے ہی خود کو چینج کیا جیسے ہی ماحول میں آئے آپ نے ماما سجا لیا باپا کے ساتھ آپ ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے وہ سارے گولز تو اب نہیں رہے ہوں گے اس کی جگہ کچھ اور آ ہوگا لیکن میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان سب گولز کو ان سب وشیز کو ہٹانے کے لیے آپ نے کس طرح وہ اوورکم کیا کہ یہ جو رکاوٹ ایک طریقے سے میرے لیے بھی بنی ہوئی ہے کہ جب میں اس ماحول میں آنے کا سوچتا ہوں تو بزی یہ اپنی وشیز اور اپنے گولز کے کو دیکھ کے رک جاتا ہوں کہ یار میرے گولز یہاں پر سٹاپ ہو جائیں گے اور میری وشیز میں پوری نہیں کر پاؤں گا تو میں آپ سے اس بارے میں ایڈوائز لینا چاہتا ہوں اور میں بھی جانتا ہوں کہ ایسے بہت سارے لڑکے ہوں گے جو اس وقت مدی چینل بھی دیکھ رہے ہوں گے اور ان کو یہ پرابلم ہوگا تو آپ ایسی ایڈوائز دیں تاکہ ہم اس, اس چیز سے اوور کر سکیں اور اللہ تعالی ہمیں ودی ماحول میں انٹر ہونے کی اس بخشے آئی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑی اہم بات جی بہت اہم سوال بھی آپ کا اہم ہے اور یہ کنفیوژن بھی ہے یہ کنفیوژن رہتی ہے اللہ سب سے پہلے تو میں یہ کروں گا کہ ہمت مردات مدد خدا بدے کو ہمت کرنی پڑتی ہے دوسری بات میں آپ کو کہوں گا کہ ریٹیز جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں ابھی جو پروریٹیز ہیں یہ ہوتی ہیں ہماری وہ ہمیں دنیا ہی کا بنانا کیونکہ عموما جن گولس اور جن اچیومنٹ کی طرف ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ان کا تعلق یہی دنیا کی ظاہری زندگی سے ہے اور دنیا کی زندگی کی تو نہیں مگر کھیل کود جس طرح کھیل کود کس طرح ختم ہو جاتا ہے دیکھتے دیکھتے کھیل ختم تماشا ختم فنش اسی طرح دنیا کی زندگی بھی دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتی ہے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے بڑی چیزیں گنتی کروائیں ہے گھر بار ہے کاروبار ہے زراعت ہے سونا ہے چاندی ہے سواریاں ہیں بہت کچھ گنتی کروایا ہے جس کی محبت اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں داخل فرمائی ہے مگر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے نا وہ اس سے بہتر ہے اللہ کے پاس اس سے بہتر ہے جب انسان اپنے ماحول کو بدلتا ہے نا میٹھے میٹھے اسلامی پائی تو اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں اس کی پیورٹیز تبدیل ہو جاتی ہیں اس کے گوز تبدیل ہو جاتے ہیں ایک مسلمان کا میجر گول کیا ہے ایک میجر اس کا ٹارگیٹ کیا ہے کہ میں اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جاؤں ٹھیک ہے قبر میں مجھے عذاب نہ ہو سیکنڈ تھرڈ قیامت کے روز حساب کتاب نہ ہو تھرڈ سرکار کی شفاعت نصیب ہو جائے فورتھ اور آقا کی شفاعت کے صدقے میں بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جاؤں اور جنت میں مجھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے آپ زمانہ طالب العلمی میں جس چیز کی تیاری کر رہے ہیں وہ تیاری آپ کی اگرچہ ایگزامیشن کی ہے اگرچہ وہ سلیبس کی ہے لیکن اگر آپ اس کو ان فیوچر چیک کر رہے ہیں تو وہ اصل تیاری آپ دس پندرہ بیس سال کے بعد کی کر رہے ہیں پانچ سال کے بعد کی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا جب یہ ایجوکیشن ڈیوریشن جب پورا ہوگا سو نا یو ایبل ٹو آپ اس مقابل ہو جائیں گے کہ آپ جاب کے لیے اپلائی کر سکیں یا کوئی بزنس کر سکیں یا اپنے لیے کوئی اکنامکلی سیٹ اپ اسٹیبلش کر سکے میں تھوڑا سا جواب میرا طویل ہو جائے اللہ کرے کہ میں درست جواب دینے میں کامیاب ہو جاؤں تو آپ پڑھ کیوں رہے یہ پڑھائی کیوں مطلب ایک شخص اگر بی ایس کر رہا ہے تو ایم بی ایس سے پہلے وہ بی ایس سی کر رہا ہے بی ایس سی کر کے وہ ایم بی ایس کر رہا ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو عام جو تیاری کر رہے وہ فیوچر کی کرتے ہیں کریم جس فیوچر کی طرف ہمیں بلاتا ہے وہ ہے نفس ما قدمت ایمان والو اللہ سے ڈرو ہر جان جانے کے کل کے لیے کیا بھیجا آگے کے لیے کیا بھیجا تفسیر میں پڑھیں گے تو اس آگے سے مراد قبر ہے اور حشر ہے اس کے لیے کیا بھیجا یہی پریورٹیز آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ وہ کیسے وہ چیزیں کوئی بھی کمپرومائز کر رہے تھے یہ صرف میری نہیں ہے دعوت اسلامی میں مجھ سمیت لاکھوں نوجوان ہیں سلمان بھائی بیٹھے ہیں یہ ہی عالم بنے انہوں نے در سے نظامی پورا کیا میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اپنی وہ قیمتی جوانی کے اور ایک نوجوانی کے جوانی تو خیر ابھی بھی ان کی باقی نظر آ رہی ہے لیکن یہ نوجوانی کا وہ عالم انہوں نے جامعت المدینہ اور جامعت دارالعلوم کی زندگی میں انہوں نے گزارا ہمارے محمد علی بھائی ہیں جو میرے ساتھ بیٹھے رکن شورا ہیں ان کا اپنا شاید آڈیو کیسٹ کا کاروبار تھا گانے بازے اور اس طرح کا ان کا بزنس تھا اور, اور یہ بھی ایک کاروبار کرتے تھے یہ بھی ماڈرن تھے ٹوٹل ماڈرن تھے اور یہ آ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دعوت اسلامی میں جو چالیس یا پچاس سال کے درمیان کے بھی جو اس وقت اسلامی بھائی ہیں اور ان کو آئے ہوئے بیس پچیس سال ہو گئے تو وہ اپنے زمانے میں یا تو بہت اچھے تعلیم کی طرف تھے یا بہت اچھے فیوچر کی طرف تھے جس کو آپ فیوچر کہہ رہے ہیں لیکن میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی چینجز کیا آئی ہے کچھ نہیں الحمدللہ رب العالمین کھانا پینا گھر بار فیملی میں کہتا ہوں کہ بہت بہتر ہے بہت ہی بہتر ہے الحمدلہ. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی محتاجی سے بچ... بچایا ہوا ہے اللہ مخلوق کی محتاجی سے بچا کر رکھے الحمدلہ. گھر بار ہے اور آ... آ... کام کاج کے ذرائع ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں موجود ہے آمدنی کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ آدمی کو آ... جو میں کہہ رہا ہوں یہ ایک آپ کے میں ایک دھارس کی بات کر رہا ہوں کہ جاتا کچھ بھی نہیں ہے آتا ہی آتا ہے پیورٹیز تبدیل ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر ایک لڑکا قفلت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے اچانک اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تین دن کے اندر اندر اس کی پیورٹیز تبدیل ہو جاتی ہیں اس کے دوست چھوٹ جاتے ہیں اس کی تمام تر وہ عادتیں چھوٹ جاتی ہیں وہ ایک ریسپانسیبل بیٹا بن کر پھر گھر کے جینا شروع کر دیتا ہے ایک والد صاحب کی ڈیتھ اس کی زندگی کا رخ بدل کے رکھ دیتی ہے تو جس کے اندر آخرت کی تیاری کا جذبہ آ اس کی زندگی کا رخ نہ بدلے گا اب رہی بات اس کی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی کے چھوٹتا نہیں ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ بچہ دودھ نہیں چھوڑتا بچہ دودھ نہیں چھوڑتا آپ نے نفس کی مثال دی کہ نفس کئی چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی لیکن جب ایک مرتبہ کوشش کر کے بچے کا دودھ چھوڑوا دیا جائے نا جو چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد بچہ دودھ نہیں پیتا اب اس کو دودھ پیلاؤ تو دودھ پینے میں مصیبت ہو اور دودھ پیانے میں ماتھ ہل جاتی ہے دودھ ہے حالانکہ یہی بچہ تھا جو دودھ پیتا نہیں تھا اس کے بعد دودھ پلاؤ دودھ چھوڑتا نہیں تھا اس کے, نہیں اس کے بعد دودھ پیتا نہیں ہے اس کی عادت نکل جاتی ہے اللہ کرے آپ میری اس مثال کو پراپرلی سمجھ جائیں نفس کا بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے نفس جو چیزیں نہیں چھوڑ رہا ہوتا نا اس پر اگر ریاضت کی جائے اس پر تھوڑی کوشش کی جائے تو نفس وہ چیز چھوڑ دیتا ہے پھر اس طرح مائل بھی نہیں ہوتا تو آپ کوشش کریں نمازوں کی پابندی کریں دیکھیں زندگی کے جو گولز ہیں یا زندگی کے جو مقاصد ہیں زندگی کی جو آپ آپ کی جو پیروڈیز ہیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ کی ان پیریڈٹیز کے اندر نماز مددگار ثابت ہوگی یا آپ کے لیے رکاوٹ مددگار ثابت ہوگی آپ کا سچ بولنا مددگار ثابت ہوگا یا رکاوٹ مددگار ثابت ہوگا آپ کا چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجانا اس کا وزن نہیں ہوتا کہ آدمی کو چلنا دشوار ہو جائے یہ تو بہت ہلکی پھلکی سی اور بڑی خوبصورت سی اور بڑی سنتوں اور آقا کی محبت کی نشانی ہے یہ تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجانا آپ کی آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا آپ کی رکاوٹ نہیں بنے گا یہ بڑی ہی بڑی ہی مسکنسپشنس ہیں کہ داڑھی والے کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں ہمیں دنیا میں سفر کرتا ہوں دنیا کے کئی ملک میں سفر کرتا ہوں میری داڑھی نے مجھے زیادہ عزت ہی دلائی ہے ٹھیک ہے میڈیا کے ذریعے جس طرح کا ایک تاثر پھیلا ہوا ہے مسکنسپشنس پھیلی ہوئی ہیں آئی ایڈمٹ میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں لیکن الحمد للہ طور پر ہمیں میجورٹی عزت والا ماحول ملا ہے یعنی کہ ہم جب کسی فارن کنٹریز میں جاتے ہیں ویسٹرن کنٹری میں جاتے ہیں وہ جس طرح ہر ایک کو چیک کر رہے ہوتے ہیں مگر جب ہماری چیکنگ کے باری آتی ہے یہ اتنے کانشیس ہو جاتے ہیں وہ اس قدر محتاط ہو جاتے ہیں پہلے ہم سے اجازت لیتے ہیں پہلے ہم کو پوچھتے ہیں تب کہ یار ان کو ایسا لگتا ہے کہ یار کوئی ہم سے کوئی مسٹیک نہ ہو جائے کوئی ایسا ایشو نہ بن جائے تو اتنی مطلب کہ وہ پیارے طریقے سے نکالتے ہیں میں اس لائن کو بتا تو میں نے کہا دیکھو لائن لگی ہوئی ہے چیک کرنے والوں کی جن کو یہ چیک کر رہے ہیں سامان چیک کر رہے ہیں ان میں کون مذہبی ہے اس وقت ہم دو یہاں کھڑے ہوئے ہم سب مذہبی ہیں ہمیں کسی نے بھی چیک نہیں کیا یہ پریکٹکلی بتا رہا ہوں میں آپ کو پریکٹیکلی اور ایک ایسے معاشرے میں بتا رہا ہوں جہاں پر مذہبی طبقے کے لیے لوگ غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور غلط تاثرات دے رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ کئی مولانا وداؤٹ اینی کنفیوژن واک تھرو گیٹ سے اور چیکنگ چیکنگ میٹر سے یوں گزر جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا اور بہت سارے منڈانا اور ان کے اپنے ملک کے انگریز بولیں یا جو بھی بولیں وہ لائن میں کھڑے ہی ہوتے ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے دس دس مرتبہ ان کو ووک تھرو گیٹ سے گزارا جاتا ہے ان کی ٹوٹو ٹوٹو ٹو بچتی رہتی ہے ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے اگر آپ تھوڑا سا پوزیٹیو لیں گے تو ان اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ کھلے گا میرے ان تمام تر نوجوانوں کو اسٹوڈینٹس کو یا جو اس طرح کے اپنے دماغ میں گولس بچا کر بسا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ یہ مدنی ماحول آپ کے جائز اور نیک کاموں میں کبھی رکاوٹ نہیں بنتا ہاں رکاوٹ کہاں بنے گی وہ مقاصد جن کا تعلق آپ کے ناجائز اور حرام اور اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے ہے ڈیفینیٹلی اگر وہ رک جاتے ہیں اور آپ کی زندگی ملاوٹ سے پاک ہو کر ایک پیوری ایک خالص بن جاتی ہے تو مدینہ مدینہ نا سبحان ہماری جو مق... ہمارے جو مقاصد اس سے ملاوٹ ہے یہ تحریک ایسی چھننی ہے کہ جب آپ اس سے مطلب جس کو پورنگ کہتے ہیں جب آپ اس سے اپنا مقاصد کو نکالتے ہیں نا اس تحریک سے تو آپ کا مقصد خالص ہو جاتا ہے اور جو ملاوٹ والا ہوتا ہے نا وہ اوپر رہ جاتا ہے تو خالص مقصد کے ساتھ زندگی گزارنا زیادہ اچھا ہے جب ملاوٹ والے مقصد کے ساتھ زندگی گزارنا زیادہ اچھا ہے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات امین اچھا <تصفح> جواب دیے ماشاءاللہ سلسلہ بہت اچھا ہے ہم نے اپنے گھر کی الماری سیٹ کر تھی جس میں کافی سستی ہو رہی تھی اور کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے اگلے ہفتے کر لیں گے مگر جب سلسلہ دیکھا تو یہ ذہن بنا کہ سستی نہیں کرنی چاہیے کہ کام بڑھتا جا رہے ہے اور جو آج کا کام ہے وہ آج ہی کریں تو اب, اب ہم شروع ہو گئے اور سلسلہ بھی دیکھ رہے ہیں اور سیٹنگ بھی کر رہے ہیں نہیں کرو یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکات یہ آپ اوور ایکٹیو ہو گئے اس کو اوور ایکٹیو اب سلسلہ دیکھتے آپ ایک تو اس سلسلہ دیکھنے سے آپ کو سستی کی جگہ چستی نظر آئی اور آپ نے ہمارا سلسلہ دیکھتے دیکھتے ہم نے الماری بھی صاف کرنی شروع کر دی تو یہ کہ اس کو سلسلہ دیکھ رہے ہوتے اور الماری بات میں کہیں کہتے تھے یار یہ تو تھوڑا وہ میوم اوور ایکٹیو ہو گیا زیادہ ڈوز ہو گیا چلے اللہ آپ کا جیسا خیر دے خیر آپ کا ریسپانس بہت اچھا ہے ماشاء اللہ الحمد للہ وہ ڈھاکہ میں دعوت اسلامی کا تین دن کا اجتماع ہے تو مجھے پیغام آیا کہ ڈھاکہ میں الحمدللہ اسلام بھائی اس وقت اجتماع گاؤں میں لائیو بیٹھے ہوئے اور آپ سے کچھ وہ وہاں کی بات, لائف بات لائف اچھا وہ تیاری میں تیاری میں اجتماع بالو بنگلہ باشی اسلامی بھائی سبحان اللہ اچھا اچھا یہ آ لائیو آ گئے بھائی کمال بھائی ارمان بھائی کمال بھائی ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ماشاءاللہ الحمدللہ رب ماشاء اللہ الحمد للہ ربی میری آواز تو وہاں شاید نہیں پہنچ رہی آ رہی آواز آ, وہاں سے آواز نہیں آ رہی نہیں آئے گی ان چلے کچھ آپ دعوت دے دیں مدنی چینل کے ذریعے ان کی ہاں تھوڑا بتا دیں آڈیو میں ایشو آ گیا الحمد للہ یہ اجتماع گاہ کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے مجھے کچھ کلپس بھی آئے وہاں سے تو الحمدللہ بہت بڑی اجتماع گاہ انہوں نے بنائی ہے مجھے کل پیغام آیا کہ اب اس کو بھرنا ہے یہ الحمد بتایا کہ سید پور سے تقریباً تیس بسے تو ان کی بک ہو چکی ہے اچھا راج شاہی سے بتا رہے تھے پندرہ بسیں ہو چکی ہیں اسی طرح الحمدللہ اور بھی جو ہے چٹاگونگ سے ان کا ٹرین کا بھی بن رہا تھا ترکیب کہ انہوں نے ٹرین کی ترکیب بنائی ہے یہ بتا رہے آڈیو اوکے ہو گئی تو کچھ وہاں کی تیاری مزید ہی بتائیں گے یہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب رحمۃ اللہ تعالی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ارمان بنگلہ دیش میں بھرپور تیاری چل رہا ہے الحمدللہ اجتماع کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے ڈھاکہ میں ہمارے گونگ میں بوریشال میں کھلنا میں راج میں رنگ پور میں سید پور میں دناچپور پور میں کملہ میں الحمد للہ الحمد للہ سم الحمد بھرپور تیاری ہے الحمد للہ سن کر خوشی ہوگی کہ ہمارے اسلامی بھائی الحمد للہ دو لانچ کملہ کے طرف اور ہمارے اسلامی بھائی نے اور دیگر جگہوں میں الحمد للہ اسلامی بھائی بھرپور تیاری کر رہے ہیں الحمد للہ ٹرین بھی بکنگ ہو گیا ہے دو لانچ بھی بکنگ ہو گیا ہے الحمد للہ امید ہے کہ سید پور سے اسلامی پلین بھی لے کر آئیں گے اور الحمد للہ سم الحمد للہ الحمد للہ کثیر تعداد سے الحمد بسے الحمدللہ سے الحمد بنگلہ دیش کے مختلف علاقوں سے الحمدللہ آئیں گے اور اسلامی بھائی بھی بہت ذوق اور شوق کے ساتھ الحمدللہ للہ اجتماع کی تیاری کر رہے ہیں الحمدللہ للہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اجتماع گام میں ہیں ہمارے ساتھ کمال بھائی بھی ہیں اور دیگر اسلامی بھائی بھی الحمد جو اسلامی بھائی آہ آہ ہمارے اجتماع گام میں کام کر رہے ہیں اور جو مبلیکی اسلامی بھائی ہیں قافلہ لے کر دیگر جگہوں میں الحمدللہ سفر کر رہے ہیں اور اجتماع کے دعوت دے رہے ہیں الحمدللہ للہ ذوق اور شوق کے ساتھ اسلامی بھائی تیاری کر رہے ہیں اور اسلام ڈھیروں ڈھیرو کافی تعداد سے لوگ یہاں تشریف لائیں گے الحمدللہ الحمدللہ تین روز یہاں ٹھہریں گے اور اس تمام الحمد شرکت کریں گے الحمدللہ ہمارے ساتھ کمال بھائی بھی ہیں الحمدللہ ہم کمال بھائی سے بھی کچھ مدنی پھول لیں گے کہ انہوں نے جو تیاری کی ہے ہمارے جو مدنی چینل کے ویورس ہیں وہ بھی سن کے یہ تیاری انہوں نے کس طرح کی ہے اور کیا کیا چیز ابھی بھی ضرورت ہے اور جو کام میں کیا کیا لگا ہے اور کیا کیا ضرورت ہے وہ بھی ان یہ ارشاد فرمائیں گے <سلام> الحمد للہ ربی العال نہیں ہے پھر میں کوشش کروں گا ٹوٹی پوٹی ٹوٹی فوٹی کیا بیچار ٹوٹی فوٹی میں پورا رک گیا <laughs> ٹوٹ پھوٹ گیا <laughs> <laughs> <laughs> ٹوٹی فوٹی آ تو رہی تھی لیکن پوری رک گئی بیچارے کمال بھائی معذرت آپ کی وہ شاید سگنل ایشوز ہیں یا نیٹ پرابلم ہوگا <laughs> بنگلہ دیش میں موجود تمام عاشقان رسول کو چاہیے کہ ڈھاکہ میں ہونے والا یہ بدھ جمیرہ جمعہ کا یہ جو اجتماع ہے اسے ضرور بے ضرور کامیاب کریں اور اپنے لیے بھی دنیا اور آخرت کی ڈھیر و ڈیر بھلائیاں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی چھوٹی کی طرف آتے ہوں گے مرضی آپ کی جی ٹھیک ہے جی گیارہ سوالات ہوں گے بارہویں پر آپ کو پہنچنا ہے مدنی کی سرٹی کیا ہے یہ میں نے لکھا ہوا ہے آپ کو پہنچنا ہے انشاءاللہ اج سب بھی اللہ ہماری ٹیم میں ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی انشاءاللہ شاء اللہ کیا کروں ہاں جی بالکل کریں شروع کریں آج آپ ہیں نہیں نہیں علی بھائی ساتھ ہیں ہمارے شورا رکنے مرکزی میرے سے شورا ساتھ ہیں ہمارے مرد ہیں یہ نہیں کس کا پوچھ رہا گڑی <laughs> چلیں گی جی پہلا سوالی جی چل رہی ہے اللہ کے بند ٹھیک ہے جی مرد ہیں جی نام نہیں ایک منٹ ہے نا جی آپ نے ڈسٹرب کر دیا جی نہیں مرد نہیں ہے جی لا مرد نہیں انسان ہے لا بھی نہیں فرشتہ فرشتہ لا فرشتہ لا مقدس مقام ہے نعم پہنچ آپ جائیں گے لیکن بیل بفور بی اریسٹنگ کروا رہے ہیں چلے پہنچیں گا نا جی چار سوال ہو گئے پانچواں ریم چندری یہ مقام حرمین طیبین میں ہے حرمین میں نہیں ہے لا چٹا سوال کسی اور عرب ملک میں عرب ملک میں لا ساتواں سوال پاکستان میں پاکستان میں ہے نام بالکل پاکستان میں جی اللہ اللہ اللہ اللہ کتنے سوال ہو گئے سات ہو گئے جی آٹھواں سوال مزار شریف مزار شریف بالکل مزار شریف ہے جی, جی نام جی آج اگر آپ مدنی کی چھوٹی بوجھ گئے نا جی تو کمال در کمال ہو جائے گا میرا کیا ایکسائٹمنٹ ہوگی آپ بتائیں گے جب موقع آئے گا سات سیکنڈ باقی ہیں یہ بزرگ جو ہیں ان کا تعلق اس سو سالوں میں ان سو سالوں میں ہی ہے تقریبا ہاں جی گزشتہ سو سال تعلق مطلب یہ جو صدی گزری جی جی جی جی چودہ سو تینتیس اور چونتیس ملا کے نا جی تینتیس چونتیس تو پوری ہوئی نہیں نا ابھی ہاں چونتیس سال چونتیسویں چودہ سو اڑتیس چل आ, رہا ہوں مولانا ہاں جی چودہ سو اڑتیس چل رہا ہے نا جی اسی ساری سے اڑتیس آج سے پچھلے سو سالوں میں یہ تعلق ہے دو سال کے اندر تعلق ہے ٹھیک ہے صاحب مزار کا تعلق دعوت اسلامی سے رہا لا آخری سوال اللہ اللہ اللہ اللہ تعلق نہیں ہے آخری سوال ہے جی اور سات سیکنڈ باقی فرمان بھائی رعایت رعایت نہیں ہوتی جی کوئی رعایت نہیں ہوتی رعایت کوئی رعایت نہیں ہے جی نہیں ٹائم ختم ہو گیا جی چلیں یہ رعایت آپ فرما رہے تھے تو یہ رعایت ہی ہے سوال گیارہ کریں جی آپ گیارہ سوال کر... کریں نام بتانا چاہیں تو بھی مرحبا سوال کرنا چاہیں تو بھی مدینہ مدینہ یہ رعایت ہے نا رعایت رعایت پہنچ رہے ہیں جی کش क... کر رہے ہیں اللہ اللہ اللہ, اللہ. مراقبہ فرما رہے ہیں اللہ ان کی جو مزار شریف ہے ہاں جی یہ ہمارے یہاں جو میوا شاہ قبرستان ہے اس میں نہیں لا اب میں نے جواب دینا ہے ہاں جی آپ نے فرمایا کہ یہ جو صاحب مزار ہیں جی مزار شریف کو تو آپ نے اتفاق کیا مزار شریف اور صاحب مزار جو ہیں جی جی جی, جی ان کا تعلق اِنہی سو سالوں میں جی بالکل اب میں نے نام لینا ہے نام لینا ٹھیک ہے اور ہیں باب المدینہ میں نہیں باب المدینہ میں تو نہیں یہ تو آپ نے سوال ہی نہیں کیا باب المدینہ میں ہے یا نہیں آپ نے کہا پاکستان میں ہے میں نے کہا نام اچھا آپ نے سوال کیا میواشا قبرستان میں ہیں میں نکالا میں کنفیوز ہو گیا کہ میں کرا باب المدینہ میں نے پوچھا تھا دعوت اسلامی سے تعلق بھی نہیں اسلامی سے تعلق بھی نہیں ٹھیک ہے ہمیں بابل مدینہ میں گھوم رہا تھا اس میں نکل گیا میں کہیں اور یہ پوچھ رہے کشم میں کہاں پر ہیں جی نام بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں اس میں کیا نام پر گھڑی چلتی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنے ہاتھ میں تو نام ہی بتانا ہے نا آپ کو ٹھیک ہے نام شروع ہوتا ہے عالف سے ضروری ہے پہنچ پڑو جی پوچھ رہا ہوں اور پاکستان میں ان کا مزاج شریف ہے بالکل اسی صدیق آپ کہہ رہے ہیں پونچھ نہیں رہا دماغ کا اللہ خیال کر اتنا مشکل تو نہیں ہوگا جب لیں گے نام تو اس چلا جائے گا یار آپ نے ان سے اکتفاب فیض نہ کیا ہو علمی طور پر یہ ہو ہی نہیں سکتا علمی اکتساب فیض ہے ان سے سستی سے شاید مکبات المدینہ کی کوئی کتاب ہو جس میں ان کے کتاب کا حوالہ نہ آتا ہو میں کوئی دروازوں تک پہنچا دیا آپ نے تو نام دے دیں آپ نام دے دیں جی بتائیں جی نام بتائیں ہیں بھی پاکستان میں ایک تو عالم صاحب گزرے ہیں پچھلے دنوں اگر وہی وہ ہو تو گزشتہ دن نہیں گزشتہ دن کا گزشتہ دن نہیں ماضی بعید میں مثالے پور ملاد ہوا ماضی بعید بج ٹوسٹ آ گئے مجربی میں جی ٹوسٹ آ گئے میرا یہ تھا کہ آپ پہنچ جائیں گے یہ تو تھا صاحب پہنچ جائیں گے نہ پہنچیں گے یہ تو نہیں تھا پاکستان میں ہے مزار شریف جی اب نام بتا دیں جی آگے بھی چلنا ہے نام ذہن میں نہیں آ رہا میرے کوئی بھی نام بتا دیں نہیں آ رہا ذہن میں دیکھ نام بتا دو کوئی بھی پاکستان میں مزار شریف ہے قرآن بھی ہیں محدث بھی بے مثال ہے صدی میں بھی انتقال ہوا ہے اور پاکستان میں ان کا مزار شریف بھی ہے وہ محدث بے مثال ہے مفتر لاجواب ہیں مفتی احمد خان صاحب مزار ان کا مزار شریف یہ ہمارا شریف آل اللہ تبارک وطالیہ ان کی قبر پر کروڑہ کروڑ رحمت ہے میرے ساتھ سنا جی یہی آپ نے سلحان اللہ ان کی تصنیفات پڑھیں امیر سلط بھی حوالہ دیتے رہتے ہیں تو ان کے جملے لفظ لفظ سے عشق رسول جہاں وہ ٹپکرا ہوتا ہے سلحان اللہ مدنی چلے گی ناظرین مدنی کسوٹی بھی ہوئی اور مفتی صاحب کی کتاب میرات المناجی دعوت اسلامی کے مجلس آئی ٹی نے داود اسلامی کے مجلس آئی ٹی نے جو اپلیکیشن جاری کی ہے المدینہ لائبریری اس میں مفتی صاحب کی کتاب ملاۃ المناجی شرح مشکات المساوی کی آٹھ جلدیں اس میں بھی موجود ہیں کوئی چیز سرچ کرنی ہو تو سرچ بھی کی جا سکتی ہے اور اسے کاپی پیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے کچھ آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نگران شراء سے عرض ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے جواب کافی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں عرض یہ ہے کہ آپ کو یہ حکمت پہلے سے ہے یا پھر دعوت اسلامی کے مدنی محفل میں آنے کے بعد ملی یا کوئی ذمہ داری پر آپ آئے جب آپ کو یہ حکمت کی دولت سے نوازا گیا برائے کرم اس تعلق سے ارشاد فرمایا جی حضور ایک حکمت تو وہ بھی ہوتی ہے نا اکنگ صاحب والی یہ مطلب ان کو جواب پسند آ جاتے ہیں اصل میں میں اگر اپنے ماضی کو دیکھتا ہوں جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے ہے تو اس میں اور آج میں زمین اور آسوان کا فرق میں خود بھی محسوس کرتا ہوں اس لیے یہ بات کہنے میں کوئی تردود نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھی بات کوئی حکمت کی بات یا کوئی ایسی سمجھ میں آنے والی بات مجھ سے نکل جاتی ہے میں ادا کر, کر گزرتا ہوں تو ڈیفینیٹلی اس کا تعلق صرف دعوت اسلامی سے ہے اور امیل سنت کی صحبت اور شفقت اور محبت سے ہے کہ وہاں سے کافی ساری چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملتی ہیں اور مل رہی ہیں الحمدللہ تو مدنی ماحول میں بہت کچھ پھر مبلکن کے بیانات اور اس طرح کے پھر سفر تو یہ بہت ساری چیزیں اور تجربات بھی سکھاتے ہیں بالخصوص مدنی مذاکروں میں شرکت سے بہت سارے سوالات کے جوابات دینے کا ایک معلومات حاصل ہوتی ہے یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مرشدی نے سنبھال رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے علی بھائی آپ بھی کچھ جو ہے وہ رشاد فرمایا آپ بھی رکن مرکزی مجلس شورا ہیں اور امیر سنت کی بڑی خاص عنایت اور شفقت ہوتی ہے اراکین مرکزی مجلس سے پر کچھ آپ بھی امیر سنت کی ذات بابرکات کے حوالے سے بتائیں سلسلہ تو نگران شعرا سے کرنا ہے نا جی آپ سے بھی کرنا ہے جی شعرا آج مہمان ہے آپ بھی مہمان ہیں اگرچہ جی ہمارے ساتھ ہے جی الحمدللہ جیسے فرما رہے نگران شعرا کہ دعوت اسلامی سے پہلے کی زندگی اور دعوت اسلامی میں آنے کے بعد جی الحمدللہ یہ امیر الڈ سنت کی شفقت امیر السنت کی بارگاہ سے ملنے والی تربیت اور ایک جو مدنی کام کرنے کا ذہن جو ملا ہے یہ, یہ واقعی مدنی ماحول کی ایک برکت ہے بہت اور پھر امیر علیہ سنت دعوت برکاتمالیہ سے تو الحمد للہ ایک رابطہ رہی ہے جب سے دعوت اسلامی میں آئے بالخصوص مرکزی مجلس سے شورا بننے کے بعد امیر علیہ سنت دعمت برکات و مالیہ نے جس طرح شورا کے اراکین کی اور بالخصوص ہم نے نگران شورا کو بھی دیکھا کہ جب شورا بنی تھے سن 2000 میں 2000 میں اس وقت مشتاق بھائی نگران تھے اور عمران بھائی بھی رکن شورا ہی تھے لیکن الحمدللہ امیر علیہ سنت کہاں سے اراکین شعرا کو شعرا کو لے کر چلے کیونکہ جب شورا بنی تو باقاعدہ شورا رکنے شورا بننے کا کوئی کورس یا ایسا کوئی نہیں تھا کہ کوئی ترکیب بنے ایسی لیکن الحمد امیر عمیر اللہ سنت کا جس سے پہلے بھی فرمایا نگران شورا نے کہ مایوس نہیں ہوتے ڈسہارڈ نہیں کرتے حوصلہ بڑھاتے ہیں لے کر چلتے ہیں اور کوئی ذلی حلقے میں کوئی حلقے میں کوئی علاقے میں قلیباً حجی عمران بھائی بھی جو ہے وہ جب شورا بنی تھی غالبا وہ رابطہ کمیٹی میں سے شاید اور رابطہ کمیٹی میں تو ویسے ایک کام کا انداز جو ہے وہ چینج ہوتا ہے لیکن الحمدللہ ان کی بارگاہ سے ملنے والی تربیت ان کی صحبت اور پھر ہی کس طرح آگے لے کر چلتے ہیں تو الحمدللہ آپ کے سامنے یہ پوری شورہ اور بالخصوص نگران شورہ کہ سن دو ہزار میں شورہ میں آنے والے حاج عمران بھائی اور آج کے حاج عمران بھائی یہ سب امیر علیہ السنت کا فیضان ہے سبحان اللہ. ابھی سے رابطہ, جو پہلے رابطہ ہوتا تھا رابطہ اب تو مدد سے رابطہ کمیٹی ہوتی تھی ٹھیک ہے بس وہ اپنے اپنے حساب سے سب کر رہے ہوتے تھے وہ انداز بھی کچھ کچھ دیکھنے کو ملے تھے وہ لیکن امیر علیہ سنت کی تربیت کی تو کیا بات ہے سلحان اللہ جب مدنی چینل کی فضا ہونے جا رہی تھی تو آپ نے علی بھائی کو یہاں مدنی چینل کے لیے جو ہے وہ روک لیا تھا اس کی کیا وجوہات تھی مدنی چینل شروع ہو چکا تھا جی اور مدنی چینل چل رہا تھا اور ظاہر ہے کہ کسی بھی ایک شعبے میں اپنے آپ کو میں اسٹک نہیں کر سکتا تحریک کا انداز اور تحریک کا مزاج اس بات کی اجازت نہیں دیتا کسی کام کو بھی شروع کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک طرف کر دینا لیکن جب ایک چیز چل پڑی ہے اور اس کا ایک اپنا انداز بن گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی مجلس کا کسی نہ کسی کو ذمہ دار بنانا تھا صح. تو ان دنوں حاجی محمد علی زمزم نگر میں ہوتے تھے ان کے پاس بابو الاسلام کی بھی ذمہ داری تھی تو ان سے مشاورت ہوئی تھی کہ یہ کچھ عرصے کے لیے باب المدینہ شفٹ ہو جائیں تو یہ شفٹ بھی ہوئے تھے اور شاید فیدان مدینہ میں زیادہ تر رہنا آپ کا ہوتا تھا تو یہ نگران کس طور پر مجلس کے مدنی چینل کے انہوں نے مدنی چینل کو دیکھا تھا لیکن پھر چونکہ مزید آگے وہ ہوا نہیں پھر یہ ان کا اور بھی ذمہ داریاں ان کی آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں ذمہ داریاں تو یہ بنگلہ دیش کا ان کا ایک اپنا وہ اباب الاسلام بھی دیکھتے رہے متسط المدینہ کی طرف بھی ان کو جانا پڑ گیا تو یہ ہوا تھا تو محمد علی بھائی نے ایک عرصے تک دیکھا تھا تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ کسی ایک جگہ خود کو آدمی میں اپنے لیے یہ ہوتا ہے ہماری مرکزی امت شورا کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کسی ایک کام میں خود کو نہ مطلب کہ وہ اسٹک کیا جائے باندھا نہ جائے ٹھیک ہے ابھی حاجی عبد الحبیب ہے جی مدنی چینل کی منزل کے نگر سلمان میں دعوت اسلامی سب وابستہ ایک تعداد مدنی چینل دیکھتی ہے تربیت کا ایک مدنی پھول ہے دعوت اسلامی میں اتنے شعبہ جات بنے الحمد للہ مدنی چینل آپ کے سامنے دعوت اسلامی کی فیلڈ ہی نہیں تھی یہ اسی طرح دارالمدینہ ہے اور اتنے شعبہ جات ہیں یہ نگرانی شورا کو دیکھا ہے کہ الحمدللہ یہ کسی اسلام بھائی کو اپنے ساتھ لیتے ہیں لیتے ہیں اور الحمدللہ اس کی تربیت کرتے ہیں मشاید. اس کی تربیت کر کے سلو سلو سلو سلو اس پہ لوڈ ڈالتے رہتے ہیں اور پھر خود لک آفٹر کرتے ہیں نظر بھی رکھتے ہیں لیکن پھر خود کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں تو اپنا نیمل بدل بنانا کسی کو آگے مم. لانا کسی کی تربیت کرنا یہ میں نے بہت قریب سے دیکھا الحمدللہ اللہ نظر بس سے بچائے ماشاء میں نے نگرانی شورا سے ایک بات سیکھی میرے اور بڑی بینیفیشیل بات ہے آپ کو فائدہ دے گی مدنی میں نے ایک مدری مشورے میں شرکت کی تھی مدنی چینل کا ہی مدنی مشورہ تھا اس وقت میں باقاعدہ طور پر مدنی چینل کا حصہ نہیں تھا لیکن حاضری کا شرف ملتا رہتا تھا نیچے بلڈنگ ہوتی تھی اس میں مدنی مشروب میں شرکت کی تھی وہاں سے ایک بات سیکھی تھی میں نے نگانےشورا نے وہاں پر ہمیں سیکھا بتایا تھا کہ کرائسس مینجمنٹ یہ بھی ہونی چاہیے نہیں آپ جو سوچ رہے ہیں اگر وہ کام نہیں ہوتا تو اب کیا کرنا ہے یہ بھی پہلے سے سوچ کے رکھنا چاہیے تو یہ اگر سوچ بنی ہوگی تو بندہ ڈیفیٹ نہیں ہوگا پسپا نہیں ہوگا آگے جو ہے بڑھتا چلا جائے گا اور میں نے اس سے الحمدللہ بہت فائدہ پایا تحریر سے نعمت کے لیے بھی جو ہے وہ ارض ہے آپ بھی اس کو جو ہے وہ ذہن بنائیں کہ کرائسس مینجمنٹ کا اپنا ذہن رکھیں آپ نے اگر کوئی کام کرنے کی نیت کر لی ہے اگر وہ ویسا نہیں ہو پا رہا حالات کی وجہ سے اسی کر دو جی فیملی کے لیے کر دو بالکل کر دیں تقریباً گھروں میں کرائسس مینجمنٹ پلان کا کچھ نہ کچھ نظام بندہ ہوتا ہے صحیح ہمارے ہاں چولہا جو ہے نا وہ لائٹر سے عموماً جلا لیتے ہیں نا جلانے والے اب تو چولہے میں بھی لائٹر ہے آپ کا چولہا لائٹر سے جلتا ہے مگر آپ نے گھر میں ماچس رکھی ہے ہاں یہ کرائس مینجمنٹ پلان ہے تاکہ اگر چولہا لائٹر سے نہ جلے یا لائٹر خراب ہو جائے لائٹر کا پتھر ختم ہو جائے تو چولہ کیسے جلاؤں گا تو جناب یہ ماچیس کے ذریعے جلائیں گے آپ نے اپنے گھر میں یو پی ایس لگایا ہوگا یہ بھی کرائس مینجمنٹ پلان ہے لائٹ چلی گئی تو اب کیا ہے آپ کہیں ہمارے گھر میں جنریٹر ہے یہ بھی کرائس مینجمنٹ پلان ہے آپ کہیں ہم تو غریب لوگ ہیں ہم نے تو کچھ نہیں ہم نے تو ٹارچ رکھی ہوئی ہے وہ چارجیبل لائٹ ہے یہ بھی کرائس مینجمنٹ پلان ہے آپ بولو ہم تو چارج والے موم تو رکھی ہوگی یہ بھی کرائسس مینجمنٹ پلان ہے کہ اندھیرا ہو جائے گا لائٹ نہیں ہوگی تو میں روڈ پہ جا کر ٹائر جلانے کے بجائے اپنے گھر میں مومبتی جلا گا میں کیونکہ روڈ پہ لائٹ روڈ ج... پہ ٹائر جلانے سے روشنی نہیں آتی روشنی مومبتی جلانے سے آتی ہے ٹائر جلانے سے پریشانی آتی ہے اور دھواں آتا ہے بد بد امنی پیدا ہوتی ہے تو موم بتی تو اپنے گھر کی روشنی کریں باہر کی فکر چھوڑ دیں کہ باہر ٹائر جلاؤں گا تو روشنی ہو جائے گی ٹائر جلانے سے تباہی آتی ہے اور پریشانی آتی ہے تو یہ کرائس مینجمنٹ پلان تو خود آپ نے اپنے گھر میں ایکٹیو کیا ہوا ہوتا ہے لیکن بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم نے اس چیزوں کو نہیں ملوز رکھتے تو اس کو کرائسس مینجمنٹ پلان کہتے ہیں جس کو میں نے بہت پرائمری طور پر بہت بنیادی طور پر آپ کو بیان کیا گھر میں آپ نے ایک چھوٹی موٹی سی میڈیسن رکھی ہوئی ہوتی ہے ڈاکٹر کے ایڈوائز سے یہ بھی کرائسس مینجمنٹ پلان ہے وہ کوئی زخم لگ جائے تو ٹیوب لگا لینی ہے یہ بھی کرائسس مینجمنٹ پلان ہے فرسٹ ایڈ باکس آپ گھر میں رکھتے ہیں ہونا چاہیے ہر گھر میں فسٹ ایڈ باکس رکھیں تاکہ ایمرجنسی کے طور پر آپ چھوٹا موٹا علاج وہ بھی سیکھ کر رکھیں کہ ہلکی پھلکی چیز میں کیا علاج کروانا چاہیے تو یہ سب یہ کرائس مینجمنٹ مہمانوں کے لیے رکھتے ہیں کچھ یا نیم کو یا مہمان آ جائیں تو کچھ بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ تیاری کرتے ہیں تو اب گھر ایک چھوٹا سا ادارہ ہے اس کے لیے آپ نے ایک چھوٹی چھوٹی تیاری کر کے رکھی ہے تحریکیں اور تحریک سے وابستہ ادارے یہ بہت بڑے ولیوم پر ہوتے ہیں تو اس کا کرائسس مینجمنٹ پلان جو ہے نا وہ ایک ڈفرنٹ انداز پر ہوا تھا, ہوتا ہے جیسے آج آپ کا کرائسس مینجمنٹ پلان کمزور تھا آپ اکیلے رہ گئے تھے میں وہ اصل میں ہوتا ہے کہ اگر ایک جیسے کہ جنادمی شرکت کی وجہ سے مہاروز بھائی نہیں ہوئے تو کرائس مینجمنٹ پلان یہی ہوتا ہے کہ یہ نہیں آئیں گے اگر یہ فروپ ہوں گے تو کیسے ہوگا یہ وضاعت ہو رہی تو یہ کرائسس مینجمنٹ پلان جو ہے نا یہ ایکٹیو ہونا چاہیے تاکہ یہ چیزیں ہم اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں آج محمد علی بھائی تو یہ ویسے ہی ہمارے ساتھ تھے آج میں انشاءاللہ اس کو ملے خاتر رکھیں گے اس میں بھی اس میں بھی ان مزید کون شامل کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد عمران اخوا جذان کابینہ سے عرض کر رہا ماشاءاللہ اللہ ہمارے نگرانی شورا بڑا ہی پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں اور سستی کے تعلق سے جو موضوع ہے تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے نگرانی شورا کا بیان سن کر ہی سستی اڑ جاتی ہے الحمدللہ یہ پورا ہے کہ جینے کا ایک پیارا انداز سکھاتے ہیں اور ان کا بیان جو ہوتا ہے اس سے کئی جو سستیاں ہمارے اندر ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے الحمدللہ میں نگرانی شعرا سے عرض کروں گا کہ کیا آپ نے یہ عہد کیا ہے کہ آپ باپا کے ساتھ ہی مدینے پاک جائیں گے یہ بات کہاں تک اس کی حقیقت ہے اس کا خلاصہ فرما دے جزاک اللہ خیر باپ کا باپ بندیا تھی حاضر ہو گئے تھے یہ بھی بتا دیں اب تک تو, تو یہی رہے اس گھڑی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ بارگاہ رسالت میں حاضری دوں گا اور مرشد کے دامن میں چپ کر دوں گا اللہ وقت یہ میں اب اپنے وجود کو اس وقت اس گھڑی کی, کی کیس سے کر رہا ہوں عقل کا میرا ذہن کیا ہے میں نہیں جانتا کہ میں ایسا مو ایسا ہے کہ وہ مرشد کے دامن میں چپ کر ہی جاؤں گا میں انشاءاللہ اور آپ انشاءاللہ مرشید کے صدقے میں قبول فرما لیں گے کہ بلے جیسا ہی ہے میرے الیاس کے ساتھ آیا ہے اور میرے مرشد کے صدقے میں مجھے قبول کر لیں گے شیخین کریمن قبول کر لیں گے انشاءاللہ انہی کے ساتھ اللہ نے چاہا تو کعب مشرف کی ایک بار پھر زیارت کروں گا یہی ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے انشاءاللہ نیت یہی ہے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے استقامت بھی دے دعا کریں اور مرشیدی غلامی میں استقامت دے پہلی مرتبہ میری حاضری نائنٹی ٹو میں ہوئی تھی نائنٹی ون میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں حاضر ہوا شامل ہوا اور نائنٹی ٹو میں حاضری ہوئی تھی اور سنت کے ساتھ میری پہلی وہ نائنٹی میں بھی امیر سنت تو تھے وہاں اور آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ آ, حصہ ملتا رہا وہ چل مدینہ کا متنی قافلہ تھا میں تو چل مدینہ نہیں تھا مل, مدینہ. آ, مل, مد, مل مکہ مل مدینہ یہ ہمارا ہوتا, یہ ہے. ہوتا. تو لیکن کچھ نہ کچھ حصہ وہاں سے بھی ملتا رہا کیونکہ ابھی پہ پہنچ جاتے تھے وہاں تو یہ در قبول کر لیتا ہے پھر باضابطہ جس کو چند مدینہ کہتے وہ دو ہزار ایک میں ہوا تھا اس کے بعد اب تک حاضری کی سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے مگر جب بلائے آقا نے خود انتظام ہو گئے ہے وہ پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں انشاءاللہ وہاں پہنچ کر آپ کو ایک نہ ایک دن میں بھی سلام پہنچاؤں گا مدنی چلے کے ناظرین کے بارے مدی کے ناظرین میں اس وقت سچ مچ مدینے میں ہوں میں اس وقت سچ مچ مکے کے انشاءاللہ سچ مچ میں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن مدینے پہنچوں گا انشاءاللہ اللہ اور اللہ اللہ مزید شوق اور شوق بھی عطا فرمائے ہمیں بھی یہ سہارتیں دعا کریں کاش اس شان سے حاضری ہو مجھ پر دیوان کی چھاڑ گئی ہو ہر رکاوٹ وہاں ہٹ, ہٹ گئی ہو بس نظر میں ہو شاہ مدینہ جب مدینے میں ہو اپنی آمد جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد ہچکیاں باندھ کر رہوں بے حد کاش آ جائے ایسا کری جمیل افزا دے رہا ہے آخرت کی صفی آسن میں مدینہ سر کے بل جاؤں وہاں جاؤں اور مر جاؤں کبھی روزے سے کبھی ممبر سے روزے تک کبھی روزے سے ممبر تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤ کاش کاش کاش ایمان و عافیت میٹھے مدینے میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے اور جنت و بکی میں اللہ تعالی مدفن بھی عطا کر دے اور جنت و میں بے حساب داخلہ نصیب ہو جائے آ پڑوس نصیب ہو جائے ہمارا ایک مرحلہ ہے آگے تصویر آپ کو انشاءاللہ شاء پر دکھائی جا رہی ہے آپ کو بتانا ہے یہ مقام کون سا ہے جی سبحان اللہ جی یہ منارہ نظر آ رہا ہے آپ کو کیا فرمائیں گے کون سی جگہ ہے یہ ہاں جی دولا شاہ سبز والی رحمتہ اللہ تارا جی یہ کھلے سارے سارے کھڑکیاں سبحان اللہ اگر دولہ شاہ سبز والی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بالکل درست ہے ماشاء اللہ اللہ جی داخر صاحب فرمائیے جہاں حاضریاں دی ہیں ہم نے کافی حیدری مسجد ہے ساتھ جی نماز وہاں ادا کرنے کی شادت نصر ہوتی تھی ارا در میں جی آپ کی سونے کی ٹائمنگ کیا ہے یہ سوال ہے کہ کتنی جی. دیر سوتے ہیں زیادہ تر میرے سونے کا وقت جو ہے نا وہ صبح سات یا آٹھ بجے کے بعد ہے اور سونے کی ٹائمنگ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی پانچ گھنٹے سونا ملتا ہے کبھی چھ گھنٹے ہے تو کبھی کبھی سات گھنٹے بھی سونا مل جاتا ہے یوں ہوتا ہے بس جیسے مصروفیت جیسا سونا اور کبھی صبحوں میں کوئی ایسی مصروفیت ہو تو پھر رات کو کچھ دیر سو لیتا ہوں گھنٹہ دو گھنٹہ تو پھر صبح کچھ وقت نکل جاتا ہے تو یوں ملا جلا رجحان چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں فائزہ تاریہ اٹلی کے شہر بریشا سے بات کر رہی ہوں عمران انکل لبئی سلسلہ بہت اچھا ہے ہم سب گھر والوں کو بہت اچھا لگتا ہے عمران انکل جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے امی جان اور ابو جان آپ کو ڈانٹتے تھے تو آپ آگے سے کیا کرتے تھے بہت پرسنل وہ تو میرے امی ابو ہی بتائیں گے مجھے اتنا یاد ہے کہ میں رو پڑتا تھا مجھے رونا بہت جلدی آ جاتا تھا بچپن میں تو رونا مجھے یاد ہے کہ کوئی مجھے ایسا کچھ کہہ دیتا تھا تو آنکھوں میں جلدی آنسو آ جاتے تھے میں رو جلدی پڑتا تھا اور اب بکیا کیا کیا کرتا تھا وہ اب میری امی تو ہے نہیں دنیا میں اللہ ان کو گری کے رحمت کرے میرے ابو بتائیں گے کہ پھر میں کیا کرتا تھا لیکن بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے بچوں کو اپنے ماں باپ کے آگے اگر ماں باپ ڈانٹ دیں تو خاموش ہو جانا چاہیے i̇şte. بھی جی اب بھی یہی کیفیت ہے جی آپ کی اب بھی یہی کیفیت ہے بات کر رہے ہوتے ہیں بڑے اگریسو بھی ہو رہے ہوتے ہیں ہم نے مرضی مشوروں میں دیکھا ہے اس وقت آپ بڑا تحمل سے اس کو جو ہے وہ ڈیل کر لیتے ہیں ایسی زبر بے باکانہ گفتگو بھی ہو رہی ہوتی بے باقانہ نہیں ہوتی دیکھیں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان ہمیں پڑی ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات کرنے کی گنجائش تھی ہم ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے نا تو ہمارا مزاج بڑا ہو جاتا ہے ذمہ داری بڑی ہونے سے مزاج میں عاجزی آنی چاہیے اور جو آپ کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو بات کرنے کی گنجائش ہونی چاہیے تو کوئی بے آپ مجھے آپ کے نظر میں میرا کوئی امیج بنا ہوا ہے تو آپ کو لگتا ہے بے ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے جب اپنے مدنی مشورہ رکھا ہے تو مدنی مشورے میں بات کی جا سکتی ہے ڈکٹنگ شپ نہیں ہونی چاہیے تو گفتگو کرنے کا ایک اپنا انداز ہونا چاہیے گفتگو کرنے کی وہ ٹھیک ہے وہ میں نہیں دیکھتا کہ ہمارے یہاں کوئی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بدتمیزی والا ماحول ایسا نہیں ہوتا بات کی جاتی ہے کوئی تھوڑا سا لاؤڈلی بات کر لیتا ہے وہ اس کا ایک اپنا ایک مزاج ہوتا ہے اس مزاج کو مزاج ہی مناسب نہیں ہوتے بات گفتگو کرنے والوں کی لاؤڈ جی تو ایک اللہ نے اٹا کیا جس کا لاؤڈ ہے وہ تو لاؤڈ ہی رہے گا جو سلو ہے وہ سلو ہی رہے گا اب جیسے مجھے آپ نے ایک دفعہ مدک مشرے میں کہا کہ اس کو مائک کی ضرورت نہیں ہے سب مائک دے رہے تھے ایک آواز کا وہ ہائی ہونا ایک اور بات ہوتی بعض اقاد گفتگو بھی ایسے انداز میں آ رہی ہوتی ہے الفاظ کا چناؤ بھی جو ہے درست نہیں ہوتا اور بعض اوقات بندہ جو گفتگو کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ہنڈریڈ غلط ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ بول رہا ہوتا ہے اب پھر بھی آپ ویسے نہیں مجھے بہت زیادہ فل نہیں ہوتا کبھی کیونکہ وہ اگلا بات کر رہا ہے تو وہ اس کا ایک اپنا نیچر ہے اس کا ایک اپنا ایک امیج ہے اس کی ایک اپنی سطح ہے تو اس کے مطابق ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم کی بارگاہ میں جب دیہات سے آتے لوگ جس کو بدو کہتے آرا کہتے ان کی گفتگو کا انداز چینج تھا شہر میں جو شہر میں ہوتے گفتگو کا انداز تبدیل ہوا کرتا تھا تو جس سے سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اچھے انداز سے پڑھا ہوگا اسے مطلب کہ لوگوں کے انداز و مزاج کا کی واقفیت ملنی شروع ہو جائے گی اور آپ کے اندر خود بخود ایک ایسی چیز پیدا ہو جائے گی کہ جس کو آپ فیل نہیں کریں گے اوور جب ہم اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ اسلامی بھائی محبت کرتے ہیں عزت کرتے ہیں اوور آل اس کا اندازہ ہے صحیح. تو آپ کو انشاءاللہ ان کی باتوں سے اتنی دقت نہیں ہوگی مثال کے طور پر اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بچوں کی امی آپ سے محبت کرتی ہے پیار کرتی ہے تو اگر کبھی وہ اس طرح کوئی ایسی بات کر بھی دے گی نا تو آپ کو اس سے اتنی زیادہ مطلب کے وہ فیلنگ نہیں ہوگی اتنا زیادہ آپ وہ اس کو لیں گے نہیں ہارڈلی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے انداز پر رہنا اور اچھے انداز کے مطابق چلنا نصیب فرمائے اور لوگوں کے ساتھ آجیزی ان کے سارے کا اللہ تعالیٰ میں پیکر بنائے مزید کون لے لیتے ہیں آپ کی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم آج. السلام و اللہ وبرکاتہ حضور قطر سے صدیع عطار محمد علی عطاری عرض کر رہا ہوں شورا کی شرح کیرحبہ نگرانی شرا کی بارش یہ ہے کہ آپ پہ ماشاءاللہ بہت بڑی ذمہ داری ہے تو ساتھ فیملی کی ذمہ داری پیرنٹس بھی ہیں تو اتنی بڑی ذمہ داری کس طرح آپ طریقے سے انجام دے پاتے ہیں میرے اس کا فیصلہ تو ہو جائے کہ میں احسان طریقے سے ادا کر پاتا ہوں میں اس کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ آسان طریقے سے یعنی اچھے انداز سے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر پاتا ہوں میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پاتا احسن انداز سے میں اس کا معترف ہوں میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اب دعا یہ کریں کہ مجھ پر جو جو ذمہ داریاں دنیا کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے تنظیم کے حوالے سے گھر کے حوالے سے مجھ پر عائد ہیں اب دعا کریں کہ میں ان ذمہ داریوں کو اچھے انداز سے ادا کر پاؤں اور اللہ تعالی کے رضا پانے میں کامیاب ہو جاؤں البتہ آپ کسی بھی ذمہ داری کو بوجھ تصور نہ کریں بوجھ تصور کریں گے نا جب وزن تصور کریں گے نا تو کوفت ہوگی آپ کو وزن نہ لیں اسے ایک اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور بات چیزیں ایسی ہوتی ہے جسے لطف اٹھائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنے آپ کو حشات بشاش اور ایک ریلیکس پرسن بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے کول شاء سلام تعالیٰ کال چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ برکاتہ میڈم امن تاڑی بول رہی ہوں اب مجھے حاج سے سوال کرنا ہے جاتی ہوں نا تو مجھے نیند آتی ہے تو میں کیا کروں آپ جلدی سو جائے کرو جو مدنی منع مدنی منیا لیٹ سوتے ہیں نا ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اسکول وغیرہ یا مدرسے وغیرہ میں جا کر پھر وہ سو جاتے ہیں لہذا جن کی صبح ہے سات آٹھ بجے جن کو گھر سے نکلنا ہے تو آپ نے اٹھ کر فجر بھی پڑھنی ہے تو آپ کم از کم نو بجے تک سو جائیں رات کو نو بجے تک سو جائیں عشاء ادا کر کے ہے نا تو دس گیارہ بارہ ایک دو تین چار پانچ تو پانچ چھ بجے تک آپ کی بچوں کو ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق میڈیکل پوائنٹ آف ویو پر تقریبا آٹھ نو گھنٹے کی نیند بچوں کو چاہیے ہوتی ہے جس سے وہ پھر ان اللہ کسی حد تک فریش رہتے ہیں کیونکہ پھر آگے آپ کو جانا ہے تو بیگ اٹھانا ہے تو پڑھنا ہے پھر واپس گھر آنا ہے تو کافی اس میں کوششیں ہوتی ہیں تو آپ جلدی سو جایا کریں لیکن ایشا پڑھ کے سویا کریں اور فجر کی نماز کے لیے اٹھ جایا کریں پھر ہو سکے تو فجر کے بعد نہ سوئیں اگر سونا ہے تو تھوڑی دیر کے فجر کے بعد آنکھ لگا لیں تو انشاءاللہ پھر آپ کو آگے نیند نہیں آئے گی یہ آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ الحمدللہ بچے جلد سوئیں اور صبح جلد اٹھیں لیکن آپ نے ماشاءاللہ اپنی گفتگو میں نماز کو ساتھ مقصد شامل کیا ورنہ ایک تعداد ہوتی ہے کہ بچوں جلدی سو جاؤ صبح سکول جانا ہے جلدی سو جاؤ صبح مقصد یہ کرنا ہے تو رات عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اس کی پابندی کیسے ہو یہ والدین پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ماں جو ہے نا وہ بگے نماز پڑھا سلا ہی نہیں ماں پابند اس پر ہو جائے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی اٹھو وضو کرو پہلے نماز پڑھو اٹھو وضو کرو پہلے نماز پڑھو ماں بگے نماز پڑھائے مت نہ سلائے اور اٹھنے, سے پہلے, اٹھنے کے بعد سب سے پہلے ماں کو چاہیے کہ نماز کا ٹائم ہو اور ماں فجر کی نماز پڑھائے والد صاحب کی بھی ذمہ داری ہے والد صاحب ہی گھر میں ہوتے ہیں تو یہ دونوں مل کر جب نماز پڑھائیں گے نا تو ابھی سے جب بچوں کو عادت ڈالیں گے اب نماز پڑھنے کی تو جب ان پر نماز فرض ہو جائے گی بالغ ہو جائیں گے تو اس وقت الحمدللہ یہ نہ صرف نماز کے بلکہ انشاءاللہ دیگر عبادات کے بھی یہ پابند بن جائے ماں باپ کو بھی پر نماز کا پابند ہونا ضروری ہے وہ تو ہونا ہی ہونا پڑے گا ڈیفینیٹلی نماز فرض ہے کال چلائیے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نگانا شرا آپ کی برگاہ میں سوال از ہے آپ برون ملک جاتے ہیں کیا آپ کو گھر کی یاد آتی ہے اور آپ کو اپنے بچے یاد آتے ہیں کچھ اس طرح کچھ انشاد فنمائیے میں برون ملک نہیں جاتا میں بیرون ملک جاتا ہوں با پر پیش نہیں ہے ٹھیک ہے ملک اور اوورسیز بالکل مجھے گھر کی یاد آتی ہے مجھے بچے بھی یاد آتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ یاد آتے ہیں اور مجھے اگر صبر نصیب ہوتا ہو تو انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا تو یاد پائیں گے نا وہ اس پہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے میرے آخا اعلیٰ تھا دماع میں سنت بڑے سچے ہیں بہت خوبصورت شعر عطا فرمایا میں لکھتے ہیں یادیں وطن ستم کیا دشتے حرم سے لائی کیوں یادِ وطن وطن بھی یاد آتا ہے مجھے میرا ملک بھی واقعی یاد آتا ہے اسپیشلی شہر یاد آتا ہے مجھے میرا فیضان مدینہ بھی یاد آتا ہے فیضان مدینہ کا مدری ماحول یاد آتا ہے تو یاد تو آتی ہیں یادِ وطن ستم کیا دشتِ حرم سے لائی کیوں بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں میں تو بہتوں کا گھر میں بات کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا ڈرتا ہوں اب وہ بچوں کے آوازیں سنوں گا یہ سب سنوں گا تو پہلا سوال بدنی بچوں کا پہلا سوال کیا ہوگا اب وہ گھر کب آئیں گے اب جب جواب دو اب گھر کب آئیں گے تو یہ تو ہوتا ہے تو اللہ ہمیں صبر بھی دے ہمت بھی دے اور حقیقت میں یہ کہ قربانیاں دی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ قربانی دینے والا بنائے دین قربانی سے پھیلائیں جو کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اسلام و دین کے لیے وہ قربانی کا ذہن بنائیں پوری تاریخ ہماری اسلام کی یہ قربانی سے بھری ہوئی ہے قربانی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جنہیں دو پیسے اچھے کمانے وہ بھی قربانی دیتے ہیں گھر چھوڑ کر کسی مل چلے جاتے ہیں جس کو دین کا کام کرنا ہے اسلام کا کام کرنا ہے سنتوں کو عام کرنا ہے اصلاح امت کے لیے کوئی اس نے کوئی ذہن بنایا ہوا ہے اس کو قربانی تو دینی پڑے گی کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ وکار اطاری میٹھیاں پنجاب سے عرض کر رہا ہوں نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے پچھلے مدنی مذاکرے میں سوال آیا تھا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اشیا کے وضو سے کتنا عرصہ نماز فجر ادا کی جواب تھا چالیس سال تو کیا حضرت غو پاک رضی اللہ تعالی عنہ اتنے عرصے میں نماز تحجد نہیں پڑھتے تھے کیونکہ کہ تحجد کے لیے تھوڑا سونا لازم ہے اور سونے کے بعد وضو ضروری ہے برائے مہربانی وضاحت فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ آمین بھائی ابل تو یہ کہ رضی اللہ ربی اللہ تعالی عنہ زواد نہیں دواد ہے دواد زبان کی کی جو کروٹ ہے نا وہ دار کے اوپر کے حصے سے لگتی ہے بہت تو رضی اللہ تعالی عین ہو پہلے تو یہ ارض کر دو رہی بات کو سے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے تحجد ادا کرنے کی تو اس پر علماء نے خوبصورت بات کی ہے ہر سونا وضو نہیں توڑتا اگر آپ جیسے کہ بیٹھنے کی جو آپ کی جگہ ہے سورین جس کو کہتے ہیں اگر وہ آپ زمین پر جیسے کہ آدمی چوکڑی مار کر بیٹھتا ہے تو آپ اگر اس طرح بیٹھ گئے اور اس پہ کچھ دیر کے لیے اگر آپ نے نیند لے لی تو اس سے آپ کا وزو نہیں ٹوٹتا اب جیسے میں جس طرح یہ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں ٹھیک ہے نا میں, میں ابھی اس سیٹ پر جس انداز پر بیٹھا ہوا ہوں اب اگر یہ سیٹ پر اسی انداز پر بیٹھے بیٹھے یوں بیٹھے بیٹھے اگر میں نے میری آنکھ لگ گئی اور واقعی مجھے نیند آ گئی اور میں ایشا پڑ کر یوں بیٹھا ہوں اور مجھے نیند آ گئی جس کو نیند کہتے ہیں تو میرا وزو نہیں ٹوٹے گا یہ نیند وضو نہیں توڑتی ہر نیند سے وضو نہیں ٹوٹا کرتا یہ یاد رکھیں اس کی وضاحت کے لیے باہر شریعت میں جو وضو ٹوٹنے کا جو بیان ہے نیند نیند کہاں کا وضو توڑتی ہے نیند کہاں کا وضو نہیں توڑتی تو انشاءاللہ اس کا اندازہ ہو جائے گا نماز کے احکام میں بھی یہ موجود ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غصے پاک رحمت اللہ تعالی لے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کچھ لمحے کی نیند لے لیتے ہوں اور آپ تحجد بھی ادا کرتے ہوں میں نے یہ سنا ہے والله تعالى عالم ورسول وعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد, محمد قول چلائیے السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جی میرا نگران شعرا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نگران شراء سیال کوٹ میں کب تشریف لا رہے ہیں اور زوائے مغفرت کی دعا فرماری جزاک اللہ ہو خیرہ یہ ہے؟ ہوتا ہے اسلام بھائی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ فلاں جگہ نہیں جاتا فلاں جگہ نہیں جاتا فلاں جگہ نہیں جاتا مسئلہ یہ ہے کہ تنظیمی طور پر اور حفاظتی امور کے پیش نظر مجھے پاکستان میں تو کیا باب المدینہ میں بھی مختلف مقامات پر جانے کی اجازت نہیں ہے چند ایک اس کے علاوہ چند ایک جگہیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے انداز پر اور ایک طریقہ کار کے تحت ایسا ہوتا ہے تو تنظیمی طور پر مجھے بالکل جانے کی اجازت نہیں ہے اور اسی طرح بیرون ملک بھی جہاں میں حاضری دیتا ہوں جاتا ہوں تو وہاں بھی ویزا جہاں کا ملتا ہے دنیا کے کئی ملکوں میں جانے کا ہوتا ہے تو کہیں ویزا رکاوٹ ہے اور اب جیسے مدینے کا ذکر ہوا تو وہاں اپنی مرضی سے جاتا ہے کون ہے وہاں تو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو جس دن بلاوا ہوگا تو وہاں بھی پہنچ جائیں گے ویزا ہوگا تو جن ممالک میں نہیں گئے وہاں بھی پہنچ جائیں گے رہی بات پاکستان کی تو باب مدینہ سمیت پاکستان میں مختلف شہروں میں جانے کا میرے پاس ابھی تنظیمی تو اجازت نہیں اور میں اپنی تنظیم کا پابند ہوں اپنے تنظیم کے بنائے گئے اصولوں کا اور اپنی مرکزی مریض شعراء کے اصولوں کا پابند ہوں جہاں مجھے کہا جائے گا میں جاؤں گا جہاں سے مجھے منع کر دیا جائے گا وہاں مجھے رکنا پڑے گا یہی تحریک تنظیم ہے طریق کار ہے اور اس کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا نماز اذان اثر کا وقت ہو رہا ہے عالمی مدیمہ فیدان مدینہ میں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر لبیک سلسلے کے ساتھ حاضری دیں گے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق کرے ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بھی جاہین نبی جمین صلی اللہ تعالی علیہ وََ وسلم صلی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی علی